اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان سورت الرحمان مدنی صورت ہے سورہ رات کے بعد نازل ہوئی ہے نزول کی ترتیب میں ستانوے نمبر اور مصحف کی ترتیب میں پچپن سورہ قمر کے بعد لگی ہوئی ہے سورہ قمر کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک ماقبل صورت میں دعوے توحید تھا تو اس صورت میں مسئلے توحید واضح ہو رہا ہے بعنوان برکت برکات ڈالنے والا ہر ایک چیز میں ایک ہی اللہ ہے مبارک فیک الشین ہو سور قمر میں تخویف اور مختصر بشارت تھی تو یہاں تفصیل تخویف اور تفصیلی بشارت ذکر ہو رہی ہے سور قمر میں بھی شرف البرکات کی نفی تھی لیکن بلا دلائل اس صورت میں شرک فل براکات کی نفی ہے مگر معدلائل دلائل دلائل کے ساتھ سور قمر میں چار دفعہ فرمایا والدیسرن القرآن علی ذکری فہل میں مدکر بے شک ہم نے آسان کیا ہے قرآن نصیحت کے لیے آیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا تو یہاں نعمتوں کا ذکر ہے لتذکر تذکر نصیحت کے لیے نعمتوں کا ذکر سور قمر میں عذاب دنیاوی کا ذکر تھا تو یہاں عذاب اخروی کا ذکر ہے <coughs> یا سور قمر میں فرمایا تھا ان د ملیک مختر تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ ملیک مقتدر کون ہے تو جواب اور وہ رحمان ہے سور قمر میں چار دفعہ فرمایا لقد یس سر نل قرآن ذکری فہل مدکر ایک دفعہ اصل اور تین دفعہ تکرار تو یہاں اکتیس بار فرما رہے ہیں فبیئی آلہ ایک فبیئی آلہ عربی کومات کا ایک دفعہ اصل اور تیس دفعہ تکرار اور یہ تکرار بےجا نہیں ہے بلکہ ہر نعمت کے ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ آتا ہے نعمتوں کی شکر ادا کرنے کے لیے سورت کا دعوی شرق فلبرکات کی تردید اور سورت میں اسمائے حوصنہ ہیں بحسف تکرار تین اللہ کے تین نام ہے اس صورت کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں عروسہ دلہن کو کہتے ہیں یہ قرآن کی زینت ہے نبی علیہ السلات و السلام نے جب اس صورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ خاموش متوجہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے سورت الرحمان جنات پہ پڑی تو فقان احسن مردودا منکم یہ جنات تم سے اچھا جواب واپس دیتے تھے مجھے جب میں کہتا تھا فبی علا ربی کمات تو جنات کہتے تھے لابی شی امن عام کا نقزبو والا کل لابشی امن نعمی کا نقزب ولاقل اے اللہ تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کی بھی تقزیب ہم نہیں کرتے اور تیرے لیے ہی ہمدے ہیں فب یہی اعلی ربی کومات زبان کے جواب میں جنات کہا کہتے تھے لابشی امن نعامی کا نقزب و لم دو سورت کے تین رکوع ہے اور تین حصے بھی ہیں یہ پہلے رکو میں خالق شہن شعین اللہ کا بیان ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے دوسرے رقو میں منکرین کا عذاب اور تیسرے رقو میں مومنین کے لیے بشارت الرحمن اللہ بہت بہت بہت ہی زیادہ مہربان ہے رحمان فولان ہے اس میں مبالغہ ہے کثرت ہے علم القرآنہ رحمان کی رحم کے حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اللہ کا قرآن تھا تو دے قرآن اللہ نے سکھایا ہے یا رحمان کے رحموں میں سے سب سے بڑا رحم علم القرآنہ اللہ نے تعلیم دی ہے قرآن کی اے عباده الفاظه ہُو الفاظ ہو و معانی ویسر حما عالا اعبادی وحادہ اعظم تفصیر سعدی نے عجیب بات یہاں لکھی ہے علام القرآن اے علامہ اعباد ہو الفاظ ہو و معانی ویسر اعبادی اعظم اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی سکھائے اور یہ اللہ نے اپنے بندوں پہ آسان کیا وحادہ اعظم اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اعظم الرحمن علم القرآنہ اللہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے جس نے سکھایا ہے قرآن کو خلق انسانہ پیدا کیا انسان کو مانا انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کا علم بیان ہوا کیونکہ انسان کی تخلیق سے بڑا رحم قرآن کا علم ہے دوسرا انسان تو اسی وقت انسان بن سکتا ہے جب یہ قرآن سیکھ لے کمال انسانیت تو اسی میں ہے تو قرآن کے علم کے بعد خلق الانسانہ انسانہ پیدا کیا اللہ نے انسان کو اللہ مح البیانہ اور سکھایا ہے اس کو بیان الشمس والقمر بحسبان اب دلائل بطور زجر سورج اور چاند بحسبان اے خلق بحسبان بھی یا تجری نے یہ دونوں جاری ہیں حساب پہ اپنے اپنے وقت مقرر پہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں چلتے ہیں و نجموں شجر یسان اور ستارے اور درخت سب سجدے کرتے ہیں اللہ کو یا بعض علما نے نجم سے پودے مراد لیے ہیں اور اللہ نے اٹھایا ہے اس آسمان کو رکھا ہے اس میں تول اللہ تط کافل میزان سرکشی مت کرو تول میں واقیم ملوزنا بالقسط ولا تقصر المیزان اور پورا کرو وزن انصاف کے ساتھ کمی مت کرو میزان میں طول میں تین دفعہ لفظ میزان ایک میزان دنیا کا دوسرا آخرت کا اور تیسرا عقل کا تو اس میں کمی نہ کرو ول دنیا کے ناب تول میں بھی کمی نہ کرو تو دین کا تول اللہ کا قرآن ہے سورہ شورا میں بش سور ذرا دیکھیں وہاں گزر چکا ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے اپنی کتاب اللہ الذي انزل الكتاب کتاب اب الحقی قرآن کا نام ہے آیت نمبر ستارہ سورہ شورا تو میزان میں کمی نہ کرو یہ عقیدے کی طول کی کتاب ہے عمل کا طول سنت ہے نبی علیہ السلام کی ولر دودام اور اللہ نے زمین کو رکھا ہے مخلوق کے لیے فی حافہ کیا توںخل ذات القمام اس میں پھل ہیں اور کھجورے ہیں ذات القمام غنچوں والی والحبو اور دانا ہے زلاس فی بھوسے والا ور ریحان اور خوشبو والا ریحان پبھی ای آلہ ربکما تکذبان کا اکتیس بار یہ تکرار بیجا نہیں ہے ہر جگہ اس کی جدا جدا فائدہ ہے ہر نعمت کے بعد تو کن کون سی نعمتوں کے تمہارے رب کے تم جٹ گے کون کون سی نعمتوں کو تمہارے رب کے تم جٹ لوگے ربکما کوما انسو جن کی طرف خطاب ہے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے او انسو جن پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جٹلاؤ گے تم دونوں شاہ صاحب نے مانا کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جٹلاؤ گے تم دونوں خلق الانسان من منسلسالن پیدا فرمایا اللہ نے انسان کو خوشک مٹی سے کل فخار جیسے کہ ٹھیکرے ہوتے ہیں پیدا فرمایا ہے اللہ نے انسان کو من سلسال ان کھن مٹی سے کل فخار جیسے ٹھیکرا جیسے ٹھیکرا وہ خلقل جان نہ مماری جم منار من اور پیدا فرمایا ہے اللہ نے جن کو مماری جن وہ گڑ وڑ آگ سے مارج منار آگ کی ڈبک سے آگ کی ڈیک سے کیا معنی مارج شغلہ منارن یہ جہاں آگ ختم ہوتی ہے اس کے آگے دھواں شروع ہوتا ہے دھوئیں اور آگ کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے مارج کہتے ہیں فبی علی ربی کماتوں کا زبان تو کون کون سی نعمتیں تمہارے رب کی تم جٹ لاؤ گے رب المشرقین و رب المغربین اللہ مالک ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا ایک مشرق الشتا دوسرا مشرق الصیف اسی طرح مغرب بھی گرمی اور سردی میں جدا جدا جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جدا جدا جگہ پہ غروب بھی ہوتا ہے اور ریحان کے بارے میں علماء فرماتے حدیث میں آتا ہے بلکہ کلو ریحان پھر قرآن قرآن میں ریحان کا لفظ بمانے رزق ہوتا ہے فر آلہ ربی تک زبان مرجل بحرینی التقان چلتے ہیں دو دریا ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بینا بر ان دونوں کے درمیان ہے بر ذخن قرآن کبھی مشرق اور مغرب کہتا ہے تو بے اعتبار سمت کبھی قرآن کریم میں مشارق اور مغارب آتا ہے تو ہر دن کے طلوع ہونے کی جگہ سورج کے اور غروب ہونے کی جگہ جدا جدا ہے مشارق اور مغرب جمع کبھی مشرقین اور مغربین بے اعتبار موسم بے نہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے بر ظخن نہ لائب ریان یہ ایک دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتے فبیلا یوربی کماتک زبان یا خرجمن ہو المرجان نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مرجان بڑے موتی اور چھوٹے موتی فبی آل یوربی کماتک زبان تو کون کون سی نعمتوں پر تمہارے رب کی تم دونوں جٹ ہو ولا الجوار المن شاط الجوار المن شاطف الباہری اور اس اللہ کے اختیار میں ہے وہ چلنے والی کشتی دریا میں پہاڑ کی طرح تو فبی علا کا زبان اب اس رکو میں ذکر ہے نکمتوں کا عذابوں کا تین رکوت تھے پہلے رکو میں خالق رک واللہ دوسرے رکو میں عذاب منکرین کا اور تیسرے رکوع میں بشارت مومین کے لیے تو یہاں عذاب کل علیہ فان جو کوئی بھی ہے اس زمین پر فنا ہونے والا ہے وہ اکا وجہ ربی کا زل جلال ولی کرام اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی وجہ چہرہ مانا ذات تیرے رب کی زلجلال ولی کرام جو بڑی شان اور عزت والا ہے اب یہ ربی کماتان یس الحما فس سماواتی الارد سوال کرتا ہے اللہ سے وہ کوئی جو آسمانوں میں اور وہ سب جو زمینوں میں ہے کل یومن ہوا فی شان ہر ایک دن اللہ اپنی حال پہ ہوتا ہے ربی کمات زبان سنف رم ای کالان اے سنحا سب کم امام بخاری کتاب و میں فرماتے ہیں سنحاسب جلدی ہے سنف رغو بمانحاسب حساب کر دیں گے ہم تمہارے ساتھ او دونوں بھاری ان سوجان جان سکالان پھر ربی کمات اب اس حساب کو کے بعد نعمت اس میں تو کوئی نہیں تو اس کے بعد ربی کما تک زبان کہنے کا مطلب کیا اے قبل للتحذیر نعمت قیامت سے پہلے تمبی دینا ڈرانے کے لیے کہ تیاری کر لو یہ بھی نعمت ہے اللہ کی خطرے سے پہلے خطرے کی اطلاع دینا تخویف تخیف یاما شرل جن جماعت جنات کی اور انسانوں کی ان استطاعت من تنفظوں اگر تمہاری طاقت ہو تو تم نکل جاؤ بھاگ جاؤ میں اقتار السماوات ولاردی آسمان اور زمینوں کے اطراف سے نکل جاؤ اللہ کے ملک سے فن اگر تمہاری طاقت ہو کہ تم بھاگ سکتے ہو آسمان اور زمینوں کے اطراف سے تو فن فضو بھاگ جاؤ لاتن الا بسلطان نہیں بھاگ سکتے مگر اگر مگر غلبہ غلبے سے اگر دلیل سے تم بھاگ تو نہیں سکتے ہاں اگر تمہارا غلبہ آ جائے اللہ پر اور غلبہ تو تمہارا اللہ پہ آ ہی نہیں سکتا اے فرقے جنات اور انسانوں کے اگر تمہاری طاقت ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو لا فضون اللہ بسلطان نہیں نکل سکتے بن سند بن سند بے سلطان فریبی ای کما تو يُرْسَلُ یہ کلن ہوا فیشان کے بارے میں ہوا ضم بن ویج وَيُفَرِّجُ كَرْبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وین آخَرِينَ هَذِهِ دہا يُبْدِيهَا شون تدیح حدیث میں آتا ہے ہر دن اللہ اپنی حالت میں ہوتا ہے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تکلیفیں لوگوں سے دور کرتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت دیتا ہے کسی کو خوشی کسی کو غمی دیتا ہے یہ اللہ کی ش... صفات ہے اور نہیں پیدا ہونے والی نہیں ہے بس ازلی ہے یورسل علیکم کما من نار بھیجا جائے گا تم دونوں پر شغلا آگ سے وہ سن اور دھویں سے فلاںن تیران تو پھر تم بدلانی لے سکو گے اللہ سے تمہارے اوپر شغلے آگ کے صاف اور دھواں ملے بھیجے جائیں گے چھوٹتے ہیں فلا تنت تو تم بدلانی لے سکتے فبی ایا ربی کماتو کا زیبان فی فکانت وردتن کا دھیان بس جب پھٹ جائے آسمان تو ہو جائے گا یہ گلابی جیسے تیل کی طرح ہو جائے گا وردہ گلاب کی طرح سرخ قد دیہان اور تیل کی طرح بہتا ہوا یا دہان الجلد الاحمر سرخ چمڑے کی طرح فری ربی کما تو کون کون سی نعمتوں پر تمہارے رب کی تم دونوں جھوٹ جھٹلاتے ہو کون کون سی نعمتوں کو فیو مئی دلام زم بھی تو اس دن نہیں پوچھا جائے اس کے گنا کے بارے میں نہ ان سے اور نہ جن سے کسی سے نہیں پوچھے فبی البی کماتو کزان یورف المجرمون سیما خدو بن نواسی وقدام پہچانے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے تو پکڑے جائیں گے بن نواسیت ماتھے کے بالوں سے وال اقدام اور قدموں سے فبیل ربی ربکما تکذبان ہا دی جہنم التیبو بھی حل مجرم اور کہا جائے گا ان کو یہ جہنم ہے وہ کہ تکزیب کرتے تھے اس پر مجرم تو یتوفونہ بینا ہا و بینا حمیم آن پھریں گے اس جہنم کے درمیان اور گرم پانی کے درمیان آن ان سخت گرم فرئی عالۂ ربی کماتو یہ پیشگی اطلاعی اللہ کی نعمت ہے اب تیسرا اور آخری رکوع اس میں بشارت للمن ولی منخواہ مقام ربی ہی اور اس کے لیے جو ڈرتا ہو مقام ربی ہی مقامہ اضافت فائل کو یا مفول کو دونوں معنی صحیح اپنی پیشی سے اپنے رب کے ہاں قیام بین ادے ہے یا قیام رب بہ اپنے کھڑے ہونے سے رب کی دربار میں جو ڈرتا ہو اس کے لیے جنتان بہت سی نعمتیں ہیں بہت سی جنتیں تسنیالی تکرار ہے فوی اعلی ربی کماتو کا زبان زواتا افنان یہ نعمتیں ہوں گی شاخوں والی زواتا افنان بہت سی ٹہنیوں والی فویئی علی ربی کماتو زبان افنان جمع ہے فن کی فن شاخ کو کہتے ہیں فنون الافنان ابن عقیل کی کتاب ہے پانچ سو جلد حضرت شیخ رحم اللہ کے بارے میں ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک کتب خانے میں لائبریری میں وہ دیکھا انہوں نے فنون الفنان کی کتاب کو تو ایک جلد اٹھا کے میں پڑھنے لگا تو تھوڑے صفحات کا مطالعہ کیا تو میرے سر میرا سر چکرانے لگا اتنے علوم تھے اس میں فی ہما تجریان اس جنت میں ہوں گے چشمے جاری جاری آئنان دو چشمے تجریان بہتے ہوئے فبیئی آلی یربی کماتوکان فی امافا فاک من کل حت ان زوجان ان جنتوں میں ہوں گے ہر قسم کے پھل جوڑا جوڑا فبی اعلی ربی کماتی متقین اعلیٰ من استبرق تکیا لگانے والے ہوں گے علی فروش بچھونوں پر بطوائے جن کے استر میں نے استبرق ان موٹی ریشم کے ہوں گے تافتہ کے ہوں گے وہ جنل جنت انہیں دان اور نزدیک کر دیا جائے گا ان باغوں کو دان ان نزدیک کرنا یا دان ان جھک رہا میوہ ان باغوں کا ہوگا جھکا رہا یعنی نزدیک آسانی سے حاصل کرنے والا لم ولا جان اس جنت میں ہوں گی بڑی بڑی پلکوں والی یا قاصرات الطرف اپنی آنکھوں کو اپنے خاوندوں پہ بند کرنے والی عورتیں جو کسی اور کی طرف نہ دیکھیں یا خاوندوں کی نظریں اپنے اوپر بند کرنے والی عورتیں حسن سے کہنایا ہے بہت حسین ہوں گی ان کے خاوند اور جنتی کسی اور طرف دیکھیں گے ہی نہیں بس انہیں کو دیکھتے رہیں گے لمیت میں سن نہ ان سن قبل ولا جان اور ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان کو نہ انس نے ان سے پہلے اور نہ جان جن نے تمس مس بل کو کہتے ہیں یہاں مطلق مس مراد ہے ہاتھ لگان کبھی آل آئے ربی تو کانل یا قوت گویا کہ یہ حوریں یاقوت کی طرح سرخ ہیں مرجان کی طرح سفید ہیں سریس پینی دی پشان د یا قوت د پشتوں میں اگر ترجمہ ہوتا تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ بار بار اور پھر اللہ غریق کے رحمت کرے ہمارے استاد محترم شیخ محترم کو وہ عجیب قافیے کے ساتھ یہاں ترجمہ کیا کرتے تھے شیخ القرآن مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ تو اس صورت کا بہت اچھا ترجمہ کرتے تھے وہ کانیا قوت الاحسان الاحسان نہیں ہے احسان کا مگر احسان ابن کثیر مانا کرتے ہیں حل جزا توحید ما جزا توحید النا یا کرتبی ابن عباس رضی اللہ تعالما سے مانا کرتے ہیں ما جزا منقال وا بیما جا بھی محمد الصلی اللہ علیہ وسلم نہیں <الْجنَّة> ہے بدلہ توحید کا مگر جنت نہیں ہے بدلہ اس کا جو کہ اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں وہ عمل کرے اس کا بدلہ نہیں ہے مگر جنت اب یہی آلائے ربی کمات کا زبان اچھا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا آیا تمہیں پتا ہے کہ احسان کیا ہے تو میں نے آرس کی آنس فرماتے ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حل جزا ہی نہیں ہے بدلہ اس کا جو نعمت کی ہے اللہ نے تجھ پر جو نعمت کرتا ہے تجھ پر توحید کی نہیں ہے بدلاؤ اس کا الل جنت مگر جنت معالم التنزیل میں بغوی نے یہ روایت ذکر کی ہے فبیل ربی کمات و مندونی ہما جننتان اور اس سے اس طرف اور باغات اور جنتیں ہوں گی تو کون کون سی نعمتوں پر تم دونوں اپنے رب کی تکزیب کرو گے مدہ متان یہ باغات بہت گنے ہوں گے مدھام متان گہرے سبز جیسے سیاہ اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ وہ سبز جو سیاہی کی طرف مائل ہوں پب یہی آلائے ربی کماتو کزبان فیما فا کیا توں اس میں ہوں گے پھل اور کھجورے اور انار فبی عی عال ی ربی کمات فی خیرات ان حسان ان باغوں میں ہوں گی خوبصورت نیک عورتیں خیرات نیک عورتیں احسان خوبصورت یعنی صورتن بھی اچھی ہوں گی سیرتن بھی اچھی ہوں گی جنت کی حور فبی عئی علی ربی کمات و کزبان حور مقصورات یہ حور ہوں گی بن کی ہوئی رکی رہتیاں خیموں میں موتیوں کے درمیان اسی اسی میل کا فاصلہ ہے موتیوں کے درمیان حدیث میں آتا ہے اس میں بند یہ ہو ہوں گی فی ہما نضاختان ان جنتوں میں ہوں گے چشمے فوارا مارتے ہوئے فب یہی آلائے ربی کماتوں کا زبان فی آفا فی ہمافا و نقل اس جنتوں میں ہوں گے پھل اور کھجور اور انار فبی اعلی ربی کماتو کا زبان فی ہن خیرات حسان اس جنتوں میں ہوں گی اچھے اخلاق والی خوبصورت عورتیں فبی اعلی ربی کمات کا زبان حرم مقصورات الفل قیام نبی علیہ السلام نے معراج کی رات عمر کا بنگلہ دیکھا تھا نا ایک ہی موتی سے بنا ہوا تھا اسی اسی میل کے موتی کے درمیان میں فاصلہ ہوگا اس کے باہر نہر بہ رہی تھی وہاں ایک حور بیٹھی تھی تو میں نے چاہا کہ اندر سے اس خیمے کو دیکھوں اس بنگلے کو لیکن جب میں نے پوچھا کہ یہ عمر کا ہے تو مجھے حیا آ گئی ایسے نہ ہو کہ عمر ناراض ہو جب عمر سے یہ بات نبی علیہ السلام نے کہی تو عمر رونے لگی اللہ کے حبیب علیہ کا آغا ہو یا رسول اللہ آپ پہ میں غیرت کروں گا اب یہ رَبِّكُمَا کماتو لَمْ زبان لمیت قَبْلَهُمْ وَلَا نہ ان سن قبل ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان خبروں کو نہ کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جن نے اب یہ عربی کماتو کا زبان متقین یہ تکیا لگانے والے ہوں گے اعلی رف, رَفْ یہ لگانے والے بالختن تو لگے بیٹھے ہوں گے سب چاندنیوں پر خود چھاپے کی وابقرین کر لگے بیٹھے ہوں گے سب چاندنیوں پر چھا اور چھاپے کی خوشترا یہ تو شاہ صاحب نے مانا کیا ہے اب ہم اپنا مانا پشتوں میں اس طرح کرتے ہیں ڈن کی بھی آلہ رف رف ان پتیا بچونا تکیہ یارف رف باغات خوذری نشنا و آپ انحسان و انحسان اور ہوں گے چھاپے کی طرح خوش خوش ایک بچھونا ہوتا ہے چھوٹا تکیہ ایک بڑا تکیا ہوتا ہے یا آب وہ بڑا متکا احسان خوبصورت یہ قری قالین مراد ہے اس سے قالینے خوبصورت خوبصورت فبی ایہ علی ربکما تکذب ان تبارک اسم ربک ذل جلالی والاکرام برکتوں والا ہے نام تیرے رب کا جو کہ بڑی شان والا ہے بڑی عزت والا ہے رفرف بچھونا قالین اور اب قرین قالین کے اوپر چادر کو کہتے ہیں یا عرب ناشنا چیز کو آپ کہتے ہیں یا عبقری کا معنی تکیا تک بڑا یہ سب معنی مفسرین سے منقول ہیں تو سورت میں برکت کا مسئلہ تھا مبارک فی کل شین اللہ سورت تین رکوع تھی پہلے رکوع میں خالق شین شعین اللہ کا بیان ہوا دوسرے رکوع میں عذاب منکرین کے لیے اور تیسرے رکوع میں بشارت مومنین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقاتل واقعہ لئی سلی وقات ادا رجتل اردور جبالکانت حبا وخن تم ازوا جن سلاسا سور واقعہ مکی صورت ہے سور توحا کے بعد نازل ہوئی ہے چھیالیس نمبر ہے نزول میں اور چھپن نمبر ہے ترتیب مصفی میں سور رحمان کے بعد ربط سور رحمان کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط سور رحمان میں فرمایا تبارک کسم و رب کز الجل ولی تو اس صورت میں فرما رہے فسبح بسم ربک فسبح بسم ربک دو دفعہ تفریح ہے یا سل رحمان میں عذاب اور نعمتوں کا بیان ہوا تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ عذاب کب ملیں گے منکرین کو اور یہ نعمتیں کب ہوں گی مومنین پر تو جواب ملا اذا وقات الواقعہ یا جنتیوں کی دو قسمیں بیان ہو گئی تو یہاں فرمایا جنتی جنتوں کی دو قسمیں بیان ہو گئی تو یہاں فرما رہے ہیں جنتی بھی دو قسم کے ہیں ایک سابقون ہیں دوسرے اصحاب الیمین ہیں جس طرح جنتیں دو قسم کی تھیں اسی طرح جنتی بھی دو قسم کے ہیں السابقون اور اصحاب الیمین یا سورہ رحمان میں عقلی دلائل تھے مختصر تو یہاں بعض دلائل کی تفصیل ہے جو تربیت سے تعلق رکھتے ہیں یا سورہ قمر میں فرمایا والا قدیس سرن القرآن ال ذکر مدکر تو سورہ رحمان میں فرمایا ارحمان علم القرآن تو اس صورت میں فرما رہے ہیں لایمس المتحر سورت کا دعوی سور رحمان کا تتمہ مبارک فیک واللہ پہلی چھ آیتیں بطور تمہید اور پھر تین قسم کے لوگوں کا بیان ایک سابقون دوسرے اصحاب الیمین یمین اور تیسرے اصحاب شمال مسروق سے روایت ہے من ارادائیں علمان نبا اولینا نباول نولاخرین و نبا جنت و نبا ناری و نب اہل, اہل, اہل دنیا ولاخرا فلیقرا صورت الواقع سورت الواقع جو کوئی ارادہ کرتا ہو کہ یہ جان لے پہلے اور بعد والوں کے حالات جنتی اور جہنمیوں کے حالات دنیا اور آخرت والوں کے حالات تو یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو سے روایت اس سورت کو پڑھو تو بھوک نہیں لگے گی ابن مسعود جب فوت ہو رہے تھے تو ان کی بیٹیاں تھی اور غربت اتنی تھی کہ گھر میراث میں کچھ چھوڑا بھی نہیں تھا تو کسی نے پوچھا ابن مسعود سے کہ تمہارے بعد تمہاری بیٹیوں کا کیا ہوگا ابن مسعود نے فرمایا میں نے ان کے لیے بہت بڑا خزانہ چھوڑ دیا ہے یہ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گی لوگ حیران ہو گئے کہ ابن مسعود کے پاس خزانہ کہاں سے آیا تو اللہ ابن مسعود نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں رات کو سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کی جائے ان کا رزق ساری زندگی فراخ ہوگا کبھی بھی وہ محتاج نہیں ہوں گے اذا وقاتل الواقع اذا شرطیہ ہو تو جزا چاہیے تو جزا لے سا کاذبا یہ جزا ہے بے تقدیر الفا فلئی سا لوق یا بعد والا اذا اور ما قبل والے اذا سے بدل ہے تو دونوں کی جزا ایک ہی فاس حابلی امین یا یہ کہ اذا شرتی نہیں بلکہ وقتی ہے اور اول جملہ بطور مبتدا اور دوسرا اذا بھی وقتی ہے ب خبر خبر اضاوق تلواقع جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی قیامت لئی سلی کاذبا تہا کا وقت وقویہ نفس مکذبا اس کے واقع ہونے کے وقت کے لیے کوئی نفس مکذبہ نہیں ہے جھٹلانے والا نہیں ہوگا کوئی کا صفت ہے موصوف محذوفہ کی نفس ان کا اور یہ اسم اس میں فائل ہے مصدر اس کا کزب ہے خوافہ تر نیچے کرنے والی ہوگی بہت سوں کو خوافہ ذلیل کرنے والی یہ قیامت یہ واقعہ افیا اٹھانے والی ہوگی بہتوں کو ادھر رجتل اردو رجا جب ہل جائے گی زمین ہلنے کے ساتھ رجتل اردو رجا جڑک بوئز مکپ جڑک و حالو سر لرزے گی زمین کب کپ کر وہ بسل جلو بسا اور روانہ ہو جائیں گی پہاڑ روانہ ہونے کے ساتھ بسل الجبال ٹکڑے ہو جائیں گے زرا ذرا بشی گورنا بسا پرا کے دوسرا فکانت ہوا منبسا تو ہو جائیں گے یہ گرد و غبار اڑائے گئے اڑتے ہوئے منبسا وکن تم ازوا جن اور تم ہو گے جوڑے تین تین قسم کے گروہ ہوں گے فاساب المنت اما صحاب المنا تو دائیں ہاتھ والے کتنی بڑی شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی وا صاب المشامہ تما صاب المشامہ ما دائیں طرف ان کو ان کے عمل نامے دائیں طرف ہاتھ میں دیے جائیں گے یا جنت دائیں طرف ہے تو انہیں اصحاب یا مہمانہ کہتے ہیں. یا یومن برکت کو بھی کہتے ہیں برکت والے اصحاب المانا ما اصحاب المانہ کیا بڑی شان ہے برکتوں والوں کی وہ اصحاب المشعمہ اور بائیں ہاتھ والے جہنم بائیں طرف ہے یا وہ جہنمی جنہیں عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ہی ساری صورت میں دو ہی نام ہیں اللہ کے مشعمہ شوم کو بھی کہتے ہیں بدبختی یا شام بمانے شمال ہے بائ طرف کیا بری شان ہے اصحاب المشامہ کی وہ السابقون اور وہ آگے جانے والے سابقون علت توحید فل دنیا سابقن فل جنا توحید کی طرف دنیا میں آگے بڑھنے والے آگے ہوں گے جنت میں یہ سابقون الا کل یہی ہے نزدیک جنات النعین یہ ہوں گے جنتوں میں نعمتوں والی سلط من اولینا یہ گروہ ہوگا پہلے والوں میں سے وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے ہوں گے بعد والوں میں سے من الاولین اولین اللہ آئین صاحب صاحبیا صحابہ نبی علیہ السلام کے وہ لوگ صاحب جمی الانبیاء وہ لوگ جنہوں نے اعنت کی تھی اور ساتھ نبایا کرام کا کرام آخرین صاحبہ نبی علیہ السلام کے مراد ہے کلیل السر موزونہ یہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے موزون منسوج یہ تخت سینچے گئے ہوں گے منسوج سینچے گئے ہوں گے بس سونے کے دنیا میں تو چارپائیاں بنانے والا چارپائیوں کے لیے رسیاں یا اور کچھ چیز استعمال کر کے انہیں سیچتا ہے بناتا ہے لیکن جنت کے تخت جنتیوں کی چارپائیاں یہ سونے کی تاروں سے سیچی جائیں گی موزونا سونے کے بنے تک یہ دیں گے مت یہ تکیا لگائیں گے علیہا اس پر متقابلین پلنگوں پہ ہوں گے سونے سے بنے ہوئے تکیہ لگانے والے ہوں گے اس پر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے یوف علیہم پھریں گے ان پر ولدان مخلدون لڑکے جو ہمیشہ ہی جوان ہوں گے غلمان بھی اقوابن کوبوں کے ساتھ اقواب مالا اور وہ تلہ و خرطوم اس کوپ کو کہتے ہیں جس کا کنڈا بھی نہ ہو خورتوم بھی نہ ہو وہ آباریک مالا اور و خورتوم اباریق اس کو کہتے ہیں جس کے کنڈا بھی ہو اور بھی ہو اس کو ڈالنے کی جیسے جگ ہوتا ہے تو بے اقوا بن آب خورے ہوں گے وہ آباریک اوتتھیاں وہ قاسم میں معین اور پیالے ہوں گے شراب سے نتری شراب معی لا سد عنها انہا ينزفون ذیفون نہ ہی یہ بدخواہ ہوں گے اس کی وجہ سے اور نہ ہی ان کے سر میں درد آئے گا لا یو سر نہ دکھے گا ان کا دنیا میں شراب پینے والے کے سر اور کھوپڑی تو ختم ہو جاتی ہے ولا ينزفون اور نہ ان کا دل خراب ہوگا الٹی اور متلی ان کو نہیں آئے گی وفاقیت مما یا اور میوے ہوں گے پھل ہوں گے اس سے جو یہ چاہیں یا بدن کی صفت ہے وہ الحمت مماشتہ اور گوش ہوگا پرندوں کا اس سے جو یہ چاہیں یہ اشتہا دل کی صفت ہے وہ حرن عین ان کے لیے ہوں گی حور بڑی بڑی آنکھوں والی کام سالمکن جیسے صفت ہے ل علم ان موتیوں کی صدف کیے گئے موتی صاف کیے گئے جزان یا نہ جزان بدلا دیا جائے گا ان کو بدلا بیما کانو یا اس وجہ سے کہ تھے یہ عمل کرنے والے لاسماؤں نفی ہا لغوں نہیں سنیں گے یہ اس جنت میں بری بات اور نہ گناہ کی بات یہ نہ سنیں گے وہاں بکنا نہ لغوا اور نہ جھوٹ لگانا نہ اللہ قیلن سلامن سلامہ مگر کہا جائے گا سلام سلام یہ لی بیان الکثرت ہے وہ صابل یمینی ماں صابل دائیں ہاتھ والے کیا بڑی شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی فی صدر مخدود یہ ہوں گے وہ بیری میں مخدود یہ ہوں گے فی صدر اس بیری میں بیری کے درختوں میں مخدود کانٹے جھاڑے ہوں میں جیسے کانٹے جھاڑے گئے ہوں مغزود کاٹے گئے وطلحن اور کیلے ہوں گے منزود منزود لاندے باندے کیلے تہبتے و ظل ممدود اور چھاؤں ہوں گی ممدود لمبی و ماء مسکوب اور پانی ہوگا بہایا گیا مسکوب فوارا وہ کے بیدن کے وفاک یاتم کثیرت اور پھل ہوں گے بہت زیادہ لا ولا نا نا یہ پھل لا یہ پھل ٹوٹے ہوں گے ولا ممنوع اور نہ روکے ہوں گے یعنی دنیا میں تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ موسم نہیں ہے ابھی مالٹے کا موسم نہیں ہے تو مقتوعہ ہے لیکن اگر موسم بھی ہو جیسے کہ اب موسم ہے جن پھلوں کا لیکن غریب لوگ تو وہ لے نہیں سکتے نا تو یہ ممنوع ہے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک پھل کا موسم چلا جائے مقتوعہ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو نہ ملے ممنوع بھی نہیں ہوگا وہ فروش مرفو آ سے مراد ضوات فرش مرفو آتل قدر ضوات فر بستروں والی ہوں گی بہت بڑی شان والی ہویں ان نان ان ہم نے پیدا کیا ان حوروں کو پیدا کرنا فجال نہ ہننا اب کار تو ٹھہرایا ہم نے ان کو ہمیشہ جوان اب کار باکرہ یہ بوڑھی ہونے والی نہیں ہیں یہ ہمیشہ جوان رہنے والی ہیں وہ حدیث میں جو اشعار ذکر ہیں جنت کی حوروں کے کہ ہم ہمیشہ جوان رہیں گی کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوں گی نہ نا فلا فلاں نبا ونحن و فلا عبدا تو فلاں نس تو آبادا تو بالمن کنہ لہو خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارا ہے ہم ہمیشہ جوان رہیں گی بوڑھی نہیں ہوں گی ہم ہمیشہ خوش رہیں گی کبھی بھی نہ خوش نہیں ہوں گی عروبا بن محبت کرنے والی اطرابا ہم عمر اطراب تراب سے ہے ہم عمر بچوں نے اکٹھا مٹی میں کھیل کود کیا ہوتا ہے اطرابا یا پیار دلاتیاں شاہ صاحب کہتے ہیں اور پیار دلاتیاں ایک عمر کی عور محبت کرنے والی یا صابل الیمین یہ ہوے ہوں گی دائیں ہاتھ والوں کے لیے سلت من الاولین یہ گروہ ہوگا پہلے والوں میں سے وسلت المن لاہرین اور ایک گروہ ہوگا بعد والوں میں سے واساب شمال صاب شمال اور بائیں ہاتھ والے کیا بری شان ہے بائیں ہاتھ والوں کی فی سمومی و یہ ہوں گے گرم ہوا میں وہ اور گرم پانی میں سموم یہ ہوں گے بھاپ میں گرم ہوا وہ اور جلتے پانی میں وزل لمی اور چھاؤں میں ہوں گے دھویں کے دھوئیں کے چھاؤں میں ہوں گے دو لا دوں والا کریم نہیں ہوگا ٹھنڈا اور نہ عزت والا اذا قیل داخیل انہم کانوں قبل ذالک مترفین یہ علت ہے عذاب کی یقیناً یہ لوگ یہنمی تھے اس سے پہلے دنیا میں مترفین سرکشی کرنے والے مالدار توحید سے منکر منکر یوسرون عالل ہنس ال عظیم اور تھے یہ کہ کرتے تھے اسرار کرتے تھے ہمیشگ کرتے تھے بڑے گناہ پر ہنس العظیم عظیم شرک مراد ہے ہنس مراد یہاں شرک ہے جو حدیث ہے بخاری کی وہ بھی حل ہو گئی کہ کسی کی اولاد مر جائے ولم یا بلغل جو کہ بلوغت تک نہ پہنچی ہو یہ نہیں کہ بلوغت تک نہ پہنچی ہو نہ بالے مر جائے تو بچے کے مرنے سے زیادہ غم تو جوان کے مرنے کا ہے لم یب لو انہوں نے شرک نہ کیا ہو شرک نہ کیا ہو حدیث میں جو آتا ہے وہ کانو اور کہتے یہ کہ کہتے تھے آئی دام اتنا و آیا ہم جب مر جائیں اور ہو جائے ہم مٹی اور ہڈیاں آئین لمہ بسن آیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے اب ان اون یا ہمارے اباب پہلے والے وہ بھی زندہ کیے جائیں قل تو کہہ دیجیے انلاً العرین یقیناً اولین اور آخرین پہلے اور بعد والے سب لمجموعون جمع کیے جائیں گے لائمی معلوم اس عثمقات کو کی طرف مقرر دن کے اند اللہ معلوم مقرر عند اللہ مقزب پھر یقیناً تم او او گمراہو مشرکو ہو مقزبون ابیومل قیامت تقزیب کرنے والے قیامت کے دن کے لا کی لون امن شجرمن زکوم خام خاتم کھانے والے ہوگے زقوم کی بوٹی سے فمالون من ہلبوتون تو بھرنے والے ہوگے اس سے پیٹوں کو فشاری بنا عالیہ شوربل این فشار بونا من الحمیم تو پھر پینے والے ہوگے گئے زخوم کے اوپر من من الحمیم گرم پانی سے فشاری بونا شوربل ہیم تو پیو گے جیسے اس بیمار اونٹ کے ہیم اونٹ کی ایک بیماری ہے جب اسے یہ بیماری لگ جائے تو وہ پانی پہ منہ رکھ دیتا ہے پیتا, ہے پیتا ہے پیتا ہے اس کی پیاز بجتی ہی نہیں حتی کہ وہ پانی زیادہ پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے ہادان ضلع یوم الدین یہ مہمان نوازی ہے ان کی قیامت کے دن کی نحنو فلولا یہ دلائل صدی ہیں ہم نے پیدا کیا ہے تم کو تو کیوں تم کو تصدیق نہیں کرتے ہو افرائی تم آئے خبر دے دو مجھے اس کی جو تم جلاتے ہو تم نون جو تم ڈالتے ہو منی عورتوں کے رحم میں تم نون جو پانی ٹپکاتے ہو تم تخلوق نہ ہو ہم نخن تم بناتے ہو اس کو یا ہم ہے بنانے والے نخن قدر نہ ہم نے ٹھہرایا ہے تمہارے درمیان موت کو وما نحن مسبوقین اور نہیں ہیں ہم کمزور مسبوقین ہم کمزور نہیں ہے کہ ہم سے کوئی آگے چلا جائے گا پیچھے رہنے والے نہیں ہیں الابد دلام سال کم اس بات پر کمزور نہیں ہے کہ بدل ڈالے تمہاری طرح اوروں کو ون شیا کم فیما لا تعلمون اور پیدا کر دے تم کو اس حالت میں کہ تم نہیں جانتے ہو اس کو یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کر دے قبر میں یہ حیات برزخی کی طرف اشارہ ہے اٹھا کھڑا کریں تم کو ماں تعلمون جہاں تم نہیں جانتے ہو والا قد عالم تم ان تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو فلو لا تزک تو کیوں تم نصیحت کو قبول نہیں کرتے آفرائی تم ماں خبر دے دو مجھ کو اس کی جو تم بوتے ہو تم تزر آیا تم اگاتے ہو اس فصل کو یا ہم ہے اگانے والے یہ زمیندار کے لیے مستحب ہے یہاں کرتبی نے لکھے ول مستحب بولی کل قزر فلار دے یقرا بادل استع مستحب ہے ہر ایک زمیندار کے لیے جو کہ دانہ زمین میں ڈالتا ہے مستحب یہ ہے کہ وہ پڑھے اعوذ باللہ کے بعد انتم تزرعونہو ام نحن الزارعون پھر, پھر کہے سمہ یقول بللہ الزارع والممبت والمبلغو بلکہ اللہ ہے اگانے والا فصل دینے والا اور انتہا تک پہنچانے والا اللہم سلی علی محمد ورزقنا سمرتا واجنبنا زررہ واجعلنا لانعمکا من من وبارک لنا رب <تصفيق> یہ دعا پڑے اللہ درود رحمت نازل فرما دے نبی علیہ السلام پر اور ہمیں پھل دے دے اس فصل کا اور اس کے ضرر سے ہمیں بچا دے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اپنی نعمتوں کا یاد کرنے والا بنا دے و بارک لنافی ہی یا رب العالمین اس فصل میں ہمارے لیے برکتیں ڈال دے رب العالمین تو قرطبی نے لکھا ہے فیاح من جمیل آفاتی دودی و جرات دیوانہ کا اس کی یہ فصل ہر آفت سے بچی رہے گی کیڑے مکوڑوں کی اور ٹڈیوں کی آفتوں سے اور اس طرح دوسری آفتوں سے اس کی فصل بچی رہے گی وہ یہ آیتے ہیں جو زمیندار زمین میں تخم گرانے کے وقت پڑے ان تم تزر امن نظاری بل اللہ الزار والمبلغ اللہم سل على محمد نا ذرا یا اربلا یہ کہہ کے تو خم گرایا کرے تو دیکھو اس کی فصل اچھی ہوگی ولاشا تامن اگر ہم چاہتے تو خامخوا ٹھہرا دیتے اس فصل کو خوش فضل تم تفکہون تو ہو جاتے تم غمگین تفکہون کہ انالا پھر کہو گے کہ یقینا ہم تاوانی کر دیے گئے مغرمون ہماری تو تخم بھی ضائع ہوگی بل نہنم مدانے بھی ضائع ہو گئے بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے افرائے ما الذي تشرگون خبر دے دو مجھے اس پانی کی جو تم پیتے ہو تم جو پیتے ہو پانی اس کی خبر دو آن تم ازل انزل تمزنی آیا تم نے برسایا ہے اس پانی کو بادلوں سے ہم ہیں برسانے والے نشاء ہو جاجن اگر ہم چاہتے تو ٹھہرا دیتے اس پانی کو کڑوا بنا دیتے اس کو کڑوا فلولا تشکرون تو کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے اللہ کا فرائی تو منار کیوں شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا اے شکر پانی کا ان الفاظ سے ادا کیا کرو الحمد للہ سقانا بن فراتن برحمتی ولم يجعلہ ملحن ملحا بنو بزنوبنا ساری صفات الوہیت ایک اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں پلایا ٹھنڈا میٹھا پانی اپنی رحمت کے ساتھ اور اس پانی کو مل اجاجن نہیں بنایا نمکین کڑوا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے پلولا تشکن افرائی تم انارلتی تورون آئے خبر دے دو ہم مجھے تم اس آگ کی جو تم جلاتے ہو آیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم ہے پیدا کرنے والے ہم نے ٹھہرائی ہے یہ آگ دنیا کی تسکر تن نشانی آخرت کیا کہ کی وہ متان للمقوین اور سامان مسافر کے لیے مقیم کے لیے یا غریب کے لیے متان للمقوین یہ لکڑیاں سامان ہے برتنے برتنے کو جنگل والوں کے فسبح ربی ربک العظیم تو پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ العظیم جو بڑا بڑی ذات ہے ان نہولک عظیم فلاؤ سم مواقع نجوم تو عظمت قرآن کی طرف اشارہ نہیں ہے ایسی بات میں شاہد کرتا ہوں وقت نزول قرآن مواقع نجوم قرآن کے نزول کے وقت کو شاہد کرتا ہوں یا ستاروں کے گرنے کے وقت کو شاہد کرتا ہوا ان قسم لم عظیم اور یقیناً یہ گرنا شاید ستاروں کا یا نازل ہونا قرآن کا یہ شہادت ہے اگر تم جانتے ہو عظیم بہت بڑی شہادت ہے انہو لقرآن کریم یقینا یہ قرآن ہے عزت والا کریم کسیر المنافع فی کتاب مکنون اس کا بیان ہے اس کتاب میں مکنون حفہ محفوظ اس کا بیان اس کتاب میں ہے مکنون جو کہ کتاب چھپی ہوئی ہے مکنون صدف کی گئی محفوظ لا یمسوہو اللہ المطہرون نئی ہاتھ لگائے گا اس کو مگر پاک حضمیر کتاب مقنون کو راجے ہے ایک معنی مت ہرون سے مراد ملائق ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کتاب مقنون کو مگر پاک فرشتے یعنی لوح محفوظ تک ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہر فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا یا ہو ضمیر قرآن کو راجے ہے تو پھر یا یہ جملہ خبر یا بمان انشا ہے اور یا متحر اعتقاد اور مس سے مراد علم و فہم ہے یہ محمد ابن فضیل سے اور زنون مجدد الفیسانی سے مرقول ہے لا الا المتحر ہاتھ نہ لگائے جملہ خبریہ بمائے ان ہاتھ نہ لگائے اس کو مگر پاک لوگ پاکی حاصل کرنے کے بعد اسے ہاتھ لگا وزو کے بعد یا الا المتحر نہیں سمجھتے قرآن پر مگر موحدون المتحر فی اعتقاد محمد ابن فضی یہ مانا کرنے اور مصری بھی فرماتے اب اللہ قرما قلوب البتعینہ اللہ انکار کرتا ہے اس بات سے کہ باطل پرستوں کے دلوں کو قرآن کی حکمتوں کے موتیوں سے مزین کر دے یا اللہ ان کو قرآن کی سمجھ بوجھ نہیں دیتا قرطبی نے بھی مانا کیا لا یارف تفسیر اللہ میں شیر کے قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھتا مگر وہ جسے اللہ نے شرک سے پاک کیا ہو یا لا امت ستم ہو اللہ متحرون کا مزہ نہیں چکھتا مگر پاک معاہدین یا لا یکر اللہ معاہدون نہیں پڑھتے قرآن کو مگر معاہدین کرتبی نہیں معنی کیے العالمین اترنا نازل ہونا ہے اس قرآن کا مخلوقات کے رب کی طرف سے انتم آئے اس تازہ کلام پہ تم سستی کرتے ہو انکم تکذبون اور ٹھہراتے ہو تم اپنا رزق یہ بات کہ تم جھٹلاتے ہو جھوٹ بولتے ہو رزق بمانے حصہ تم اپنی اپنا حصہ یہ بات ٹھہرات یا ٹھہراتے ہو تم اپنا رزق غیر اللہ کے پاس کہ گیارہویں دوں گا تو برکت ڈالے گا بابا جان شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تو یہ تم اپنا رزق غیر اللہ کے پاس ٹھہراتے ہو انکم تکذبون تکزیب یقیناً تم ہو جھوٹ بولنے والے فلولا اذا بلغت الحلقوم تو کیوں نہیں جب پہنچ جائے گی یہ روح الحلقوم گلے کی گانڈ تک حلقوم حلق وانتم تم ہی تنظرون اور تم اس وقت دیکھتے ہوگے بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوگے ہو گے ون اور ہم نزدیک ہے اس انسان کے تم سے زیادہ ولا کلّہ تب لیکن تم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اہل عیال اس نزا کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس انسان کے ہم زیادہ نزدیک ہے تم سے زیادہ تم نہیں دیکھ سکتے فلولا ان تم غیر مدین تو کیوں نہیں اگر تھے تم نہ کسی کے قبضے میں اگر تم کسی کے قبضے میں نہیں تھے تو ترجیح لولا ترجی کیوں تم نہیں واپس کرتے سروخ کو ان کن تم اگر ہو تم سچے فاما ان من نم المقربین یہ بشارت ہے بس اگر یہ ہو یہ میں مرنے والا من المقربین نزدیکوں میں سے فرو ہوں ورے تو اس کے لیے خوشحالی ہوگی اور خوشبوئیں ہوں گی وہ جنت نعیم اور جنتیں ہوں گی نعمتوں والی اور اگر ہو یہ کا نہ منا صابل دائیں ہاتھ والوں میں سے تو فسلام اللہ کا منا صابل یمین تو سلام ہو تجھ پر ان کو کہا جائے گا تو ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے جنتیوں میں سے اما انکان مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ضالین اگر ہو یہ جٹلانے والوں میں سے گمراہوں میں سے فنوز من حمیم تو اس کی مہمان نوازی ہوگی گرم پانی سے و تسلیت اور اس کا داخل ہونا ہوگا جہنم انہاد الا حق پل یقین یقیناً یہ بیان خام حق ہے یقینی یہ حق ہے یقینی علم شرعی کے تین مراتب ہے علم یقین یہ دلیل کا مرتبہ ہے عین الیقین یہ مشاہدے کا مرتبہ ہے حق الیقین دلیل اور مشاہدہ دونوں جمع ہو جائیں اسے حق الیقین کہتے ہیں عالم معلوم اور علم متحد ہو جائے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں تو یقیناً یہ بیان خامخا یہ ہے حق یقینی فسبح بسم ربی کل تو پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام سے جو بڑی شان والا ہے تو صورت میں تتمہ تھا تفصیل تھی سورہ رحمان کے مضمون کی بسم اللہ رحمان رحیم سب اللہ سماواتی العزیز الحکیم یہ اب قرآن کریم کے چوتھے حصے کا ساتواں باب ہے اس میں سورہ ملک تک دس سورتیں ہیں حدید مجادلہ حشر ممتحنا سورہ صف منافق جو معا تغاون طلاق اور تحریم ان دس صورتوں میں جہاد اور انفاق کا مسئلہ ہے اور زجر منافقین کو ہے یہ سور حدید مدنی صورت ہے سور زلزال کے بعد نازل ہوئی ہے چورانوے نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں ستانون نمبر پہ ہے سور واقعہ کے بعد واقعہ کے ساتھ ربط جب سورہ واقعہ میں فرمایا فسب بسم ربی کل عظیم تو یہاں ترغیب الفاق لحاظ المسالہ اسی مسئلے کے لیے توحید کے لیے انفاق کی ترغیب یہ سورہ واقعہ میں فرمایا فصبح تو یہاں فرما رہے ہیں سب بحل یا وہاں فرمائے تو درمیان میں چار دلائل تھے یہاں ابتدا میں سبح پر دلائل ہیں صورت کا دعوی ترغیب جہاد ول انفاق بے ذکر ارساد و انزال الحدید ترغیب جہاد ب ذکر ارساد و انزال الحدید اللہ نے انبیاء کو اسی جہاد کے لیے بھیجا اور لوہے کو اللہ نے اسی لیے پیدا فرمایا کہ اس کے ذریعے تم جہاد کی آلات بناؤ گے اور ترغیب لفاق بھی وجوہ خمسا پانچ وجوہات کے ساتھ مال لگاؤ پہلی وجہ آیت نمبر ساتھ میں انفکو ما جال مستقل فی نفی تمہارا نہیں ہے اللہ کا مال ہے اللہ نے تجھے خلیفہ بنایا ہے اس پر تو پرائے مال پہ مضبوط ہو چکے ہو دوسری وجہ ترغیب لفاق کی مال لگا لو یہ اللہ کے پاس رہ جانے والی ہے سب کچھ لاہ ہی میرا وَالْأَرْضِ آیت نمبر دس میں اور گیارہ نمبر آیت میں تیسری وجہ انفاق کی مال اللہ کو قرض دے دو منزل اللہ کردن حسن اور چوتھی وجہ آیت نمبر بیس میں مال لگاؤ تمہیں دنیا کی حقیقت معلوم نہیں علم الحیات دنیا اللہ ابن والین تم وم بین قم سن فلا اور پانچویں وجایت نمبر بائیس میں مال لگا لو انفاق کرو اگر اس لیے جمع کیا ہے کہ کوئی مصیبت اس سے ٹالو گے تو ما صاحب ام مصیبت انفلا دی ولافی انفسکم اللہ فی کتاب امن قابلب رہا مصیبت لانے والا بھی اللہ اور دور کرنے والا بھی اللہ ہے تو ترغیب الجہاد بے ذکر ارسال رسول وبی انضال الحدید اور ترغیب الفاق بی وجوہ سورت میں توحید کا دعوی پہلی آیت میں ہے اور شرک تصرف کی تردید تین آیتوں میں ہے آیت نمبر دو پانچ اور چھ اور شرک علم کی تردید بھی تین آیتوں میں آیت نمبر تین چار اور چھ اسما حسنہ باری تعلی کے بھی حسف تکرار اٹھارہ ہیں اٹھارہ نام ہے اللہ کے سب للہ باقی بیان کرتے ہیں اللہ کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ چوبیس نمبر آئے تک اس میں ترغیب لفاق بھی وجوہ اور پچیس سے آخر تک دوسرا حصہ اس میں ترغیب لہاد وہو العزیز الحکیم پاکی بیان کرتی اللہ کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوقات جو زمین میں ہے اور یہ اللہ ہے غالب ہر کسی پر اور حکمت والا ہے دلائل لہو ملک اس سماواتی اللہ کے اختیار میں اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے یہی یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ اعلیٰ کلی شہین قدیر اور یہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اول اول آخرو اللہ اول ہے مخلوق نہیں تھی اللہ تھا آخر ہے مخلوق نہیں ہوگی اللہ رہے گا بس ظاہر ہو ظاہر ہے بے تبار دلائل باطنو باطن ہے چھپا ہوا ہے بے تبار ذات چھپا ہوا ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آش اور حجاب ایسا کہ صورت آج تک دیکھی نہیں ذات کے اعتبار سے باطن ہے دلائل کے اعتبار سے ظاہر ہے اول ہے آخر ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ انتل اول لیس س قبل کشئی ان اللہ انتل آخر سب کش ان اللہ انتظاہر فوق کشی ان اللہ عمان طلباطن عن الفقر اے اللہ تو ہم سے قرضے کو ہٹا دے ہم سے فقر کو دور کر دے یہ دعا کیا کرتے تھے نبی اسلم وہ ہوا بھی کل علیم اور یا اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا اور یا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو فیصد ایام چھ لمحوں میں العرش پھر دیکھو اللہ مستوی علی العرش عرش پہ برابر مستوی ہے ما یلیق قبی یعلم ما یا فی الارض جوفل اردی وماء خرج منہا جانتا ہے اللہ وہ کچھ جو داخل ہوتا ہے زمین میں کیڑے مکوڑے بارش کا پانی مردے وما خرج منها اور وہ جو نکلتا ہے زمین سے پانی چشموں کے ذریعے کیڑے نکلتے ہیں فصلیں نکلتی ہیں دانا داخل ہوتا ہے تیغ نکلتا ہے مردے داخل ہوتے ہیں نکلیں گے پھر ہمایہ انزل و منس اور جانتا ہے اللہ اس کو جو اترتے ہیں آسمان سے ومایہ اور جوفی اور وہ جو چڑھتے ہیں آسمان میں آسمان سے نازل ہوتی ہے بارش چڑھتا ہے باپ اترتے ہیں فرشتے چڑھتے ہیں فرشتے اترتا ہے حکم اللہ کا رزق مخلوقات کے لیے فیصلے چڑھتے ہیں اعمال بندوں کے سب کو اللہ جانتا ہے وہ ام کم نما کن تم یہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو و اللہ بھی ماتون بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے لہو ملک سماوتی ولادی اس اللہ کے اختیار میں ہیں اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے وہی اللہ ہی امور وہ کم بال قدرتی ولا قدرت اور علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ اور اللہ کی طرف ترجم واپسی ہے تمام کاموں کی اور یولی جل فل نہاری و یولی جہار فل اللہ داخل کرتا ہے را دن رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ عالیم بذات صدور اور یہ اللہ جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو آمین باللہ ورسول یہ پہلی وجہ ترغیب کی انفاق کرو آمینو انفاق کے بغیر ایمان فائدہ نہیں دیتا مال لگاؤ کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے انفاق باب فال سلب نفاق سلب ماخص صفت ہے باب فال کی سلب نفاق انفاق کے ذریعے ہوگا دل صاف ہوں گے ایمان راسخ ہوگا ایمان لے آو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور خرچ کرو میں ما جا لو مستقلفی فی اس مال میں سے کہ ٹھہرایا ہے اللہ نے تم کو مستخلفین خلیفہ فی اس پر پرائے مال پہ پر تم قابض ہو گئے اللہ نے دیا ہے جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے جل لگانے کا حکم بھی کیا ہے دلی کا ایک حافظ تھا اس کے سامنے کوئی چینج گن رہا تھا تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی دے دو میں اپنے ہاتھوں میں اس پیسوں کو ذرا لوٹ پلوٹ کر کے دل خوش کر دوں تو جب اس شخص کا دل اس پہ دکھا کہ حافظ صاحب اسے دے دو تو اس نے دے دی حافظ صاحب نے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا مالک نے جب اپنے پیر سے دوبارہ مانگے تو اس نے چلا کے کہا لوگو آؤ دیکھو مجھ سے پیسے بگا رہا ہے وہ آدمی ہوشیار تھا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے پیسے ہیں تو لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے کیونکہ مقابل میں تو حافظ صاحب ہے اندھا ہے معذور ہے <تصفح> <تصفح> تو اس کی بات کو لوگ مانیں گے میری بات نہیں مانیں گے تو وہ چپ ہو گیا وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل گیا تلاش کرنے لگا یہ کون تھا اور کس نے یہ کام کیا اور حافظ صاحب سے کوئی پیسے لے ہے چھین رہے چلو حافظ صاحب کا دل مطمئن ہو گیا یہ مسجد میں آیا ایشا کی نماز کے بعد دروازے جب بند کیے لوگوں کو نکالا کوئی ہے تو نہیں میں دروازے بند کر رہا ہوں تو جب دروازوں کو بند کر دیا کنڈی لگا دی تو پیسے نکال کے ایسے اوپر پھینکتا ہے اور پھر اسے کیچ کرتا ہے اور کہتا ہے خدا جسے دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے پھر پیسوں کو پھینکتا ہے پھر وہ ہاتھ میں کیچ کر کے کہتا ہے خدا جسے دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے تو یہ آدمی تو چھپ کے بیٹھا ہوا تھا حافظ صاحب کے پیچھے پیچھے آیا تھا تو یا آہستہ آہستہ آیا اور اس نے ہوا میں ان پیسوں کو پکڑ لیا حافظ صاحب نے ہاتھ پکڑے رکھے پکڑے رکھے لیکن وہ پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں آئے تو لاٹھی لے کے چھت کے لکڑیوں اور برگوں کو مارنے لگا یہاں کئی چوئے ہیں پیسے میرے اس نے لیا. ساری رات یہ عمل حافظ صاحب کا رہا صبح جب لوگ نماز کے لیے آئے تو حافظ صاحب لاٹھی چھت پہ مار رہا ہے لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو حافظ صاحب کہا یہاں چوہے ہیں میرے پیسے انہوں نے پکڑ لیے چوہے کہاں تھے وہ تو مالک کے پیسے تھے وہ واپس لے گیا تھا تو دلی کے حافظ کی طرح پرائے پیسوں پہ قابض ہو گئے اب بشارت فلدینہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے وہ وہ انہوں نے خرج کیا مال لہما جرن کبیر ان کے لیے اجر بہت بڑا ہے اور کیا ہوا تم کو لا مینو نہ کہ تم ایمان نہیں لاتی ہو اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدم تمہیں دعوت دیتا ہے اس لیے کہ ایمان لیا تم اپنے رب پر وقد آخاکین لیا ہے پکا وعدہ تم سے مال کے لگانے کا اگر ہو تم سچے مومن ان کنتم مومن کن تم مومن اب دی آیاتم بینات وہ ذات ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر جس نے نازل آیات بینات آیت واضح واضح من ظلمات نور اس لیے کہ نکال دے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ ان اللہ حبی کم الرحیم اور بے شک اللہ ہے تم پر نرمی کرنے والا مہربان مال تم یہ دوسری وجہ ہے مال لگا دو اللہ کے منشا پہ ورنہ رہ جائے گا کیا ہو گیا تم کو کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں ولی اللہ میرا سماواتی اور اللہ کے لیے رہنا ہے آسمانوں اور زمینوں کا اللہ فق من فقم ان قبل الفت ہی نہیں برابر تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح اور غلبہ سے پہلے وقات اور جہاد کیا صحاب کرام جو کہ ضرورت کے وقت امداد کرنے والے تھے نبی علیہ السلام اور دین اسلام کا ان کی طرح کون ہو سکتا ہے من دراجین انفقو ان کے ایک مٹھ کھجور کا مقابلہ آج کے انفاق اگر عہد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیا جائے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا یہ لوگ بہت اونچے ہیں درجے کے اعتبار سے ان لوگوں میں سے جنہوں نے خرچ کیا ممباد ہو فتحہ کے بعد وقاتل اور قتال اور جہاد کیا فتحہ کے بعد وک اللہ واد اللہ ان سب کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا الحسنہ جنت کا و اللہ بھی خبیر اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے قرضن یہ تیسری وجہ مال لگا لو اللہ کو قرضہ دے دو قرض کا لفظ اس لیے لائے کہ قرض انسان جس کو دیتا ہے تو اس اعتماد کے ساتھ دیتا ہے کہ واپسی ہوگی اس کی تو اللہ پر اعتماد کر اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا منزل کرد اللہ کردن حسنا کون ہے وہ شخص جو دے دید اللہ کو دینا حسن اخلاص کا قرض حسن کی صفات دس ذکر کی ہیں قرطبی نے یہاں ایک صدق نیت دوسرا رضا الہی مقصود ہو تیسرا مال حلال ہو چوتھا ردی مال نہ ہو پانچواں زندگی کی امید ہو اور مال لگائے یعنی <تصفح> <تصفح> کہ مرنے والا کہہ دے میرا مال چھٹا اخفا کرے ساتواں قرض حسن میں عدم من جتلائے نہ پھر آٹھواں زیادہ انفاق کو بھی کم سمجھے اور نواں نویں صفت مال کی محبت بھی ہو اور دسویں صفت قرض حسن زیادہ مال لگائے تو یہ دس صفات جس انفاق میں ہوں اسے قرض حسن کہتے فیوزا فہ تو دوچند کر دے گا اللہ یہ اس کے لیے وہ لہو جرون کریم اور اس, اللہ لیے اس اس منفق کے لیے اجر عزت والا کریم یوم ترلمنی نولمومنات یہ بشارت ہے یاد کرو وہ دن کے دیکھے گا تو مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ سانور ہم بہ کہ دوڑے گا ان کا نور ان کے سامنے وہ اور ان کے دائیں طرف اور کہا جائے گا ان کو یقال الحم ب شرا خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن جنتوں کی کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ اور یہ ہے کامیابی بہت بڑی یوم یقول المنافقون والمنافقات اس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنون لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان زورون ہماری طرف ذرا دیکھیے نا تھوڑا سا ہمارا لحاظ کیجیے نقتبس منور کم کے ہم اقتباس کریں تمہاری اس روشنی سے کچھ فائدہ لے لیں جیڑا کم تو کہا جائے گا ان کو جاؤ واپس لوٹ جاؤ پیچھے تمہارے دنیا میں فل تمیسو نورا تو ڈھونڈو وہاں دنیا میں نور یہاں یہ نہیں ملنے والا وہاں سے لانے کا تھا فضوری ببئی نہ تو مار دی جائے گی ان کے درمیان دیوار اس میں ہوگا دروازہ فی فیہ الرحمہ اندر طرف اس کی ہوگی رحمت جنتاہر من قبل العذاب اور ظاہر طرف اس کا من قبلی اس سے آگے سامنے عذاب ہو گئے جہنم یونا پکارے گئے یہ مومنوں کو یونادونم یہ منافق مومنوں کو پکاریں گے علم کم ماہ کم آیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ نہیں تھے قالو بلا تو یہ مومن کہیں گے بے شک تھے تو صحیح ولا کن کم فتن تم انفسا کم لیکن تم نے فتنے میں مبتلا کیا تھا اپنے آپ کو تربس تم اور تم انتظار کرتے تھے اور تب تم اور تم شک کیا کرتے تھے اللہ کے دین میں اور اللہ کی دین میں تمہارا شک ہوا کرتا تھا وغرت کو ملعمانی اور دھوکے میں ڈالا تھا تمہیں امیدوں نے حتٰ جا امر اللہ حتا کیا گیا اللہ کا حکم وغیرہ باللہ الغرور اور دھوکے میں ڈالا تھا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ بات شیطان نے فل یو املاو خدمن کمفیات تو آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے فدیہ ولا من الدی نہ اور نہ لیا جائے گا فدیہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ماہ کمنار ٹھکانا تمہارا جہنم کی ہے یا مولا کم یہ جہنم لائق ہے تمہارے وبی الیر اور بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم آلم یانی للذین آمنوا قلوبهم لذکر اللہ آیا نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ نرم ہو جائے ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے و نزل من الحق اور اس کے لیے کہ جو نازل ہوا ہے حق سے کل لدی نوت الکتاب اور نہ ہو یہ ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی تھی کتاب من قبل اس سے پہلے فت الم الحمد تو لمبا ہو گیا ان پر زمانہ مدت مہلتی فقست کلوب ہم تو سخت ہو گئے ان کے دل بکثیر خون اور بہت سے ان میں سے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 سال ابھی نہیں گزرے تھے ہمارے ایمان پر کہ قرآن نے ہمیں تحدید دے دی المی یانی للذین آمَنوا ان تخشا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها جان لو کہ بے شک اللہ تازہ کرتا ہے زمین کو اس کی خشکی کے بعد قد بینالکم الایات یقینا بیان کیے ہم نے تمہارے لیے دلائل خامخا کے تم عقل حاصل کر دو بشارت ان المصدقین والمصدقات مصدقات یقیناً سچے صدقہ دینے والے واکرد اللہ کردن حسنا اور قرض دینے والے اللہ کو قرض بہترین بہتر قرض دینے والے ان نل والمصدقات بے شک سچے مرد اور سچی عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں یا مصدقین مصدقینہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں واکرد اللہ قرض الحسن اور اللہ کو دینے والے قرض حسن ان کے لیے یوزاف الحم یوزاف الحم دو چن کر دیا جائے گا ان کے لیے اجر وجر ال کریم اور ان کے لیے اجر عزت والا ولدینہ امن ترغیب اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر الائی کہ صدیق یہ لوگ یہی ہیں سچے وشوہ ددا دربیم اور یہ گواہ ہیں اپنے رب کے ہاں لہم اولائکہم الصدیقون کل مومن فہو الصدیق فی في و شاہد فی الاخرہ مجاہد مانا کرتے ہر مومن دنیا میں صدیق ہے سچا ہے اور شہید ہے شاہد ہے آخرت کے اعتبار سے ان کے لئے عجر ہوگا ان کا وہ نور ہم اور روشنی ہوگی ان کی والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا اولائکہ اصحاب الجحیم اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا کفر کیا انکار کیا ہم اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو یہ لوگ جہنمی ہیں اب چوتھی وجہ مال لگا لو دنیا کی حقیقت جانویات دنیا جان لو کہ یقینا دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور تماشے ہیں وزینت اور ڈول سنگار ہے و تفاقرم اور فخری کا سبب ہے تمہارے درمیان و تقا سرن فلم و اور مال زیادہ کرنے کی دوڑ ہے تقاصر مال زیادہ ہے زیادہ کرنا ہے مالوں کا اور اولاد کا یہ <coughs> دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے تقاصر بہتات ڈھونڈنی ہے مال کی اور اولاد کی کم سلی غیسن دیکھے بچہ ہوتا ہے تو لعب میں مشغول ہوتا ہے اے انم الحیات دنیا پہلے دنیا کی زندگی بچپنا تو بچپنا لاب لڑکپن لڑک پن ذرا بڑا ہو جائے تو تماشے کرتا ہے اس سے بڑا ہو جائے جوان ہو جائے تو جوانوں کی جوانی وزیر نہ ڈول سنگار میں گزرتی اور بڑا ہو جائے آدمی ہو جائے لوگوں سے میل جول کرنے والا تو تفاق بینکم ہمارے حجرے ہماری مسجدیں ہماری محفلیں اپنے درمیان میں فخریوں کے ساتھ مزین ہوتی ہیں اور جب انسان بوڑھا ہو جائے یہ پانچواں اسٹیج ہے تو تکا سور فلاں والا اولاد میں مبتلا ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے یشیب و ابن آدم و یشیب فیح وہ انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو خصلتیں جوان ہوتی ہیں ایک الحرس و عمل ایک حرس اور دوسرا عمل امیدیں ہیں بوڑھے کی حرس بہت زیادہ ہوتی ہے نفقت العرب میں مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے ایک شیخ درس دے رہے تھے اور اچانک درس کے دوران کہا مبارک ہو ملک الموت مر گیا لوگوں نے تعجب کیا حضرت یہ کیسی بات غیر سنجیدہ کر دیا آپ نے تو شیخ نے فرمایا دیکھو وہ فلان بوڑھا ایک سو بیس سال کی عمر میں تین سو سال کے اجارے پہ زمین لے رہا ہے تین سو سال کے اجارے پہ تو اس کو پتہ چل گیا یقینی خبر مل گئی ہے کہ ملک موت مر گیا ہے کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ موت کی تیاری کرتا نا اتنا تین سو سال بعد کا کیوں سوچتا تو یہ بڑھاپا تکاثر میں گزر گیا تو اللہ کو متاصر حت تذر المقابر اس ساری زندگی کی مثال بچپن لڑکپن پن جوانی اور سنجیدہ عمر شادی کے بعد تفاق بینکم بین اور, اور بڑھاپا یہ سارا کا سارا کم سلی غیسن جیسے مثال بارش کی ہو آ جبل کو خوش کر دیتی ہے زمیندار کو اس کی فصل کو فار زمیندار دانا چھپاتا ہے زمین میں اسے, اسے اس لیے اسے کافر کہتے ہیں خوش کردہ دیتا ہے زمینداروں کو اس کی فصل سما یہی جو پھر یہ فصل زرد ہو جاتی پک جاتی ہے فترا مسفرن تو تو دیکھتا ہے اسے زرد سما یا پھر ہو جاتی ہے یہ کاٹی گئی کاٹی جاتی ہے فصل کٹ جائے تو بوسا ایک طرف اور دانے دوسری طرف چل گئی ختم بات و فلا آخرت عذاب شدید اور آخرت میں ہوگا عذاب سخت اور مغفرت اللہ کی طرف سے وہ رضامندی اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا سابق مغفرت من ربکم ایک دوسرے سے آگے ہو جاؤ مغفرت کی طرف تمہارے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف ارزا کار زس سمائی ول جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے اتنی بڑی جنت ہے اس کی طرف دوڑو یہ تشبی غیر محسوس کی محسوس کے ساتھ ہے ادنا جنتی کو زمین کے دس چند جنت دی جائے لیکن ہمیں آسمان زمین سے بڑا کچھ نظر ہی نہیں آتا تو اللہ نے اس لیے غیر محسوس کی تشبیہ محسوس کے ساتھ دی وعدت للذین بلّہ باللہ ورسلی تیار کی گئی ہے یہ جنت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ذالک کا فضل اللہ ہی ہوتی ہی میں یہ اللہ کا فضل ہے دیتا اللہ یہ فضل جسے چاہے اور اللہ ہے فضل والا بڑا بڑے فضل والا ما اساب من مصیبت یہ پانچویں وجہ انفاق کی مال لگا لو اگر اس لیے رکھا ہے یہ مال کہ اس سے مصیبتیں دور کرے گا تو مصیبت لانے والا اور دور کرنے والا میرا اللہ ہے مال سے کچھ نہیں ہونے والا ماں صاحب ہمیں مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت نہ زمین میں اور نہ تمہارے اپنی نفسوں میں جانوں میں مگر یہ اللہ کے علم میں تھی من قبل نب اس سے پہلے کہ اللہ نے بنایا تھا اس اسمان اور زمینوں کو یقیناً یہ ہے اللہ پہ بہت آسان لی کے علا سوالا ما تو کم والا بما بیما آتا اس لیے کہ تم نہ غمگین ہو جاؤ اوخ بے رکم بی تقدیر خبردار کر دیے گئے تم اس تقدیر پر اس لیے کہ تم غمگین نہ ہو جاؤ اس پر جو تم سے فوت ہو گیا رہ گیا اور خوش مستی نہ کرو اس پر جو تمہیں دیا گیا اور اللہ محبت نہیں کرتا ہر ایک تکبر کرنے والے فخری کرنے والے سے مختار خود کو بڑا جاننے والا مختال فخور دوسرے کو معمولی جاننے وال اللہدین وہ یب خلو جو بخل کرتے ہیں و یا مرونن نہ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا سر منافقون آیت نمبر ساتھ میں آ جائے گا وہ می ط اور جو کوئی پھر گیا گیاسران من شرطیہ کا جواب جو کوئی پھر گیا اس حکم اور قانون کو ماننے سے تو اس پر ہے تاوان خسران یقیناً اللہ ہے بے حاجت مخلوقات سے الحمید صفت کیا گیا ہے اب یہاں سے دوسرا حصہ اس میں زجر ان کو جو جہاد کے لیے نہیں جاتے لقد ارسلنا نا رسولانا یقیناً بھیجا تھا ہم نے اپنے رسولوں کو بلبئی واضح دلائل کے ساتھ وانزلنا ماہم الکا اور نازل کی تھی ہم نے ان کے ساتھ کتابیں یہ قوت علمی روحانی دی تھی ہم نے ان کو ول میزان اور طول عطف صفت علی صفت کہتے ہیں اس کو قوت عملی میزان لیقوم الناس بالقسط اس لیے کہ کھڑا ہو کھڑے ہو جائیں لوگ انصاف پر وانزلنا الحديد اور نازل کیا ہے ہم نے اس لوہا فیه باسن شدید اسمیں جنگ ہے بہت سخت لوہے میں جنگی آلات بنانا اور منافع ہیں لوگوں کے لیے فائدے ہیں ولعلم الله من ینصر اور اس لیے ليعلم بما نے لیظہر ظاہر کر دے اللہ اس کو جو کہ امداد کرتا ہے اللہ کے دین کی وہ اور اللہ کے رسولوں کی بالغیب نادیدہ ان اللہ قوی عزیز یقینا اللہ ہے طاقت والا غالب یقیناً بھیجا تھا ہم نے علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو جالنا فی نبوہ اور ٹھہرایا تھا ہم نے ان کی اولاد میں نبوت پیغمبری کو بل کتاب اور کتاب محتدن بعض ان میں سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے و کثیر منھم فاسقون اور اکثر ان میں سے توڑنے والے تھے اللہ کے حکموں کو ثم قفینا علیٰ ساریم برسولینا پھر پیچھے بھیج دیا ہم نے ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو وقفینا بعیسی ابن مریم اور پیچھے متصل بھیجا ہم نے ان رسولوں کے عیسی علیہ السلام کو بیٹے مریم کے عیسا علیہ السلام کو انجیل کتاب انجیلیا تھا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تاب داری کی تھی رافت محبت نرمی و رحمتن و مہربانی و رحبانی اور ترک دنیا انہوں نے خود سے بنائی تھی ماں کا تبنا ہاں علیہم نے مقرر کیا تھا ہم نے ان پر کتاب ال میں امام شاطی بھی نسا کی تفسیر دو قسم کی کی ہے یہ رحبانیت یا بےدعت حقیقی ہے یا بےدتی اضافی ہے بےدت حقیقی ہو تو مانا یہ اختراؤ نبتدعوها انہوں نے راہبانیت کو بنایا تھا نیا بنایا تھا اپنی طرف سے راہبانیت ترک جہاد نبی بھی قرآن کے نزول کے بعد غارے ہرا نہیں گئے البتغار ادوان اللہ بل جہاد یہ بےدت حقیقی اور اگر بےدت اضافی ہو تو یعنی اللہ کا ڈر حرام سے خود کو بچانا یہ تو اللہ نے مقرر کیا تھا لیکن ابتداؤ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا تھا بےدت کی تھی اے اللہ رحبانی ابتغاء رضوان اللہ ہوگا اور گوشہ نشینی اس میں انہوں نے بدعات بنائی تھی یا گوشہ نشینی خود سے بنائی تھی انہوں نے ما کا علیہم ہم نے نہیں مقرر کیا تھا یہ راہبانیت ان پر بلکہ مقرر کیا تھا ان پر ابتغاء رضوان اللہ ڈھونڈنا اللہ کی رضامندی کو فمارا فما, رعوها فما راہوا تو انہوں نے رعایت نہیں کی اس کی حق رعایت یہاں مناسب روا... رعایت اس کی نشاپوری لکھتے ہیں رہبانیت میں انہوں نے زما زموالیہ اور تصلیس اور الحاد گھڑ دیا تھا لکل امت ان رہبانی و تو امت الجہاد حدیث میں آتا ہے تفسیر خاضم نے یہ حدیث ذکر کی اور امت کے لیے رحبانیت تھی میری امت کی رحبانیت وہ جہاد ہے تو جب یہ بےدتی ہو گئے فوزیر ابن نیاز فرماتے ہیں من جلا سیلا صاحب آتن ومن حب صاحب بے داطن احبت اللہ عمل جو بےدتی کے ساتھ بیٹھا تو تم اس سے ڈرو اور جس نے بےدتی سے محبت کی اللہ اس کی عمل کو تباہ کر دے گا فاتح اللہ دینا منو اجرحم تو دے دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے اجر ان کا وہ کثیر فاسکن اور بہت سے ان میں سے توڑنے والے تھے اللہ کے حکموں کو يَا آمنوا یہ دعوت ہے آل کتاب کو او ایمان کے دعوے دارو اللہ سے ڈرو وامینس اور ایمان لیا اللہ کے رسول پر پہلی ایمان کتابوں کو ماننے والے آمنو اتق اللہ و امین بے تو یوں تھی دے دے گا اللہ تم کو دو حصے تمہارے دو حصے اللہ دے دے گا یعنی ڈبل اجر اللہ دے گا کفلین کفل اصل میں اونٹ کے ایک طرف ایک بار ہوتا ہے دوسری طرف دوسرا بار ہوتا ہے اس ایک بار کو ایک کفل کہتے ہیں تو دونوں کو کفلین کہتے ہیں پورا بدلہ دے دے گا اللہ تم کو اپنی رحمت سے ویج اللہ کم اور ٹھہرا دے گا اللہ تمہارے لیے نور تمشون بھی کہ پھر ہوگے تم اس نور کے ساتھ ہوئے اغفر لکم اور بخشش کر دے گا اللہ تمہاری واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان لئلہ یعلم اہل الكتاب اللہ یقدیرونا علا شئیم من فضل اللہ اس لیے کہ نہ سمجھیں اہل کتاب لئلہ یعلم ارسلنا رسولا لیعلم اہل الكتاب علاش من فضل اللہ سے مراد نبوت ہے یا لا زائدہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ اور انذار سے متعلق ہے تو معنی دیکھے ہم نے بیجا رسول کو اس لیے لی اللہ میں لا زائدہ اس لیے کہ جان لے اہل کتاب کہ وہ قادر نہیں ہے کسی چیز پر بھی اللہ کے فضل سے نہیں نبوت یا لا زائدہ نہیں اس لیے کہ نہ جان لے اہل کتاب اللہ یقدرونا کہ یہ مومن قادر نہیں ہیں کسی چیز پر اللہ کے فضل سے مسئلہ اور انظار نہیں کر سکتے یہ نہ کہیں کہ ہمارا بس جہاد پہ نہیں ہے یا لا جب لا پہ داخل ہو تو نفی نفی پہ داخل ہو تو ثبوت کا معنی دیتا ہے نفی بر نفی بمانے ثبوت تو لے اللہ اور اللہ دونوں میں ثبوت کا معنی اس لیے کہ جان لے کتاب کہ یہ قادر ہیں کسی چیز پر اللہ کے فضل سے یعنی جہاد کرنے کے قادر ہیں یا زمیر یکدیرون کی رسول اور صحابہ کی طرف راجے ہے ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ جان لے آلے کتاب کہ وہ قادر نہیں ہیں کسی چیز پر بھی اللہ کے فضل سے اور یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہی میشا دیتا ہے اللہ یہ فضل جسے چاہے اور اللہ ہے ذلفل العظیم بڑے فضل والا بڑے فضل والا ہے یہ حیات دنیا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ آیت نمبر بیس کے ساتھ لگاؤ یہ تفسیر عمار رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا دنیا چھ چیزوں کا نام ہے معقول مشروب ان ملبوسن مشموم مرکوب ان چھ چیزیں ہیں دنیا میں ایک معقول جو کھایا جاتا ہے مشروب جو پیا جاتا ہے ملبوس جو پہنا جاتا ہے مشموم جو سونگا جاتا ہے مرکوب جس پہ سواری کی جاتی ہے منکوح زوجہ توفا سن و اصل دنیا کے کھانوں میں سے سب سے اچھا کھانا شہد ہے کیونکہ کہ مکھی کی تھوک ہے واک سر و شراب و اور اکثر پینے کی چیز پانی ہے یافی فیہ حیوان انسان کے ساتھ حیوان اس میں برابر ہے وہ بھی پانی پیتا ہے وہ و ملبو سہا دی باجو اور اچھا کپڑا پہننے کی چیز وہ ریشم ہے وہ ہوا نس و یہ ایک کیڑے کی گندگی ہے وہ افضل و المسک اور اچھی خوشبو مسک ہے وہ ہوا دم اور یہ ہرن کا خون ہے وہ افضل المرکوبہ الفارس اور افضل مرکوب دنیا کا وہ گھوڑا ہے وہ علیہ اور رجال اس پہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں وَأَمَّ فَهُوَ اور منکوح یہ <coughs> تو عورتیں ہیں وہالفی و بالن وہیا و بال فی وبالن یہ وَبَالٌ وَبَالٍ عورتیں تو وبال در و ہیں قرطبی نے یہ ذکر کیا ہے تو صورت میں ترغیب للانفاق بوجوه الخمسہ اور ترغیب للجہاد بذكر ارسال الرسل وانزال الحديد بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر سور مجادلہ مدنی صورت ہے ایک سو پانچ نمبر ہے نزول میں سور منافقون کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں اٹھاون نمبر پر ہے سور حدید کے بعد لگی ہے اس صورت کو سور قد سمع بھی کہتے ہیں اور سورت الزہار بھی کہتے ہیں سورت کا ربط سورت الحدید کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سورت الحدید میں ترغیب لجہاد و تھا تو اس صورت میں زجر اس کو جو فساد کرتے ہیں بالرسوم رسومی فساد رسموں کے التزام پر اور حق پرستوں کے خلاف جرگے کرتے ہیں سور حدید میں فرمایا انفاق کرو اس لیے کہ جہاد ہو جائے تو اس صورت میں اس طریقے سے منع جس سے فساد آتا ہے سورت الحدید میں جہاد کے لیے دو گروہوں کا بیان تھا تو اس صورت میں ان دونوں فرقوں کو محتد کو حزب اللہ کہا اور فاسقون کو حزب شیطان کہا سورت کا دعوی رسم باطل کی تردید لے سلاحل معاشرہ فساد فساد کی راہوں سے منع رسم باطل کی تردید لے اسلحل معاشرہ سورت میں اسم حسنا باری تعالی کے گیارہ ہیں بحسف تکرار صحابیہ ہیں خالا بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی تو اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے خاولا بنت سالبہ کے ساتھ زہار کیا تھا اور زہار کے مسئلے میں عرب کا رواج یہ تھا کہ ابدن یہ بیوی طلاق ہو جاتی تھی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی تھی شوہر سے زہار اسے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرمات کے ساتھ تشبیح دی جائے عموماً عرب کا رواج یہ تھا کہ یہ جملہ کہا کرتے تھے انت علی انت عالیہ کا زہر امی انت عالیہ کا زہر عمی تو مجھ پر اس طرح حرام ہے جیسے میری ماں کی کمر یا بطن یا دوسرا کوئی حصہ بدن کا محرمات کا ذکر کرتے تو اس کے ساتھ بیوی کو ابدی حرام مانتے تھے تو اللہ نے حکم بیچ دیا کہ حرام نہیں ہوتی بیوی لیکن گناہ تو ہے کہ تم بیوی کو محرمات کے ساتھ تشبیح دو گے تو اس کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے جو یہ نہ پائے تو پھر دو مہینے متاب آئین پے در پہ روزے رکھنے ہیں اور جسے اس کی بھی استطاعت نصیب نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو تو کھلانا ہے پہلے دو کفارے جو تھے غلام کو آزاد کرنا من قبل منقبل تماسہ تھا اور سیام و شہر متطابین بھی منقبل تماسا ہے عورت کے ساتھ نزدیکت سے پہلے پہلے ہاں فیط عام ستی اس کے ساتھ من منقبل تماسا کی قید نہیں ہے وہاں مسکینوں کو کھانا دیا وہ بھی کھا رہے ہیں کہ یہ بیوی بی کے قریب گیا تو جائز ہے قدر سمی اللہ قل تھی تجا دلو فی زوجیحا یقینا سن لی اللہ نے بات اس کی جو بحث مباسہ کر رہی تھی آپ کے ساتھ فی زوجہ اپنے خاون کے بارے میں و تشت کی اور شیکوا کر رہی تھی اللہ کی طرف نبی سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی باقی شیکوا تو اللہ کی طرف کے در میں اور دعا اور التجا اور فریاد تو اللہ کے در میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ آئی تھی خولہ بنت ابا کمرے کے کونے میں نبی علیہ السلام سے چھپ چھپ کے باتیں کر رہی تھی اور اللہ نے فرمایا والسما تحا و اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی باتیں تحاورا کما تو مل مدیق کائنات فرماتی ہیں الحمد اللذی وسع سمعه لقد للاسوات کل لقد المجا دلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جانب البیت تمام صفات الوحیت و سلح کے لیے ہیں جو ہر کسی کی بات ہر جگہ سے ہر انداز سے ہر بولنے والے کی بات کو سنتا ہے یہ مجادلہ جو آئی تھی خولہ بنت سالبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گھر کے کونے میں باتیں کر رہی تھی وہ جو باتیں کر رہے تھے میں بھی اس کمرے میں تھی لیکن میں نہیں سن رہی تھی اور اللہ نے عرش بنی پہ وہ سن لیا تو الحمد للہ وسیم آہ سوات قدسمی اللہ تجا دل و کفی زقینا سن لی اللہ نے بات اس کی جو بحث مباسہ کر رہی تھی آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں وہ تشتکیل اللہ اور شکوا کر رہی تھی اللہ کے ہاں اللہ اسماؤ تحاور کو ماں اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی چھپی چھپی باتیں ان اللہ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ یوزا ہیرون وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ تو نہیں ہے یہ ان کی بیویا ان کی ماں شوہر کے کہنے پہ تو یہ بیوی ماں نہیں بنتی تو مشرق کے کہنے پر غیر اللہ الہ نہیں بن سکتا ان اما ہاتھ اللہ, اللہ ولد نہ نہیں ہے مائیں ان کی مگر وہ ولد جنہوں نے جنا ہے ان کو مائیں تو ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے وہ انقول من منکر من القلی وزورا اور یقیناً یہ لوگ خامخا کہتے ہیں ناشنا بات میں سے وزورا اور جھوٹ زور بہت بڑا گناہ کرتے ہیں وَإن اللہ لعفون غفور اور بے شک اللہ ہے آفواہ کرنے والا بخشش کرنے والا کالو اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ پھر پھر جاتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی اپنی بات سے پھر جاتے پشیمان ہو جاتے ہیں تو رقبت من قبل فتح تو آزاد کرنا ہے ایک غلام کا اس سے پہلے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ لگائیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نزدیکت کریں ظالی کم تو اسی طرح ہو جاؤ تم نصیحت کی جاتی ہے تم کو اس پر بما تعملون خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے اب کوئی غلام یا لونڈی نہ پائے تو فم یجد جد جو کوئی نہ پائے غلام اور لونڈی کو یا آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھے ان کو تو ان کے لیے کفارہ زہار کا فصیا مشہر مت تھا ان کے لیے روزے رکھنے ہیں دو مہینے پے در درپے منقبل یا تماسا اس سے پہلے کہ یہ دونوں ہاتھ لگا دیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے نزدیکت سے پہلے پے در پے اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ سرے سے ہوگا فمل مستھی جو طاقت نہ رکھتا ہو اس کی بھی تو فتع سے تینہ پھر کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو تینکین ساٹھ مسکینوں کو رسولی یہ حکم اس لیے کہ تم ایمان لے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر وتیل حدود اللہ اور یہ ہیں سرحدات اللہ کے دین کی اور اللہ کے قانون کی ولیل کافری نا آزاب اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک اللہ بے شک وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا جھگڑا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یو ہاد مخالفین اللہ کے احکامات اور قانون کو ضائع کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی خ... کا خلاف کرتے ہیں یہ کون ہے تفسیر بیزابی میں قاضی صاحب نے لکھا کل مبتدی محادن وکل سلطان جائر محادن وکل و محادن ہر ایک بےدتی وہ جھگڑا کرنے والا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بےدتی اور ہر ظالم بادشاہ اور حکمران محادن یہ جھگڑا کرنے والا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کشیری نے ذکر کیا اور خطیب صاحب سے راج المنیر میں اس کا قول لاتے ہیں ومن زیا رسول اللہ سنتن اوفی دینی بدا جو کوئی اللہ کے اللہ کے رسول کے طریقے کو ضائع کرے اور اللہ کے دین میں اللہ کے رسول کے دین میں بدعات بنائے تو ان خر رفیع حاد کا یہ اسی راہ پہ چل گیا یہ ہاتھون اللہ و رسول کا مستاق ہے خوبی تو یہ لوگ ذلیل کیے گئے ہیں کما کو بھی کما کبی تلدینم ان جس طرح زلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ قدم زلنا آیا اور یقینا ہم نے نازل کی ہیں دلائل واضح واضح ولیل عذاب نا اور کافروں کے لیے عذاب شرمندہ کرنے والا یوم اللہ جميعا یاد کرو وہ دن کے اٹھا دے گا ان کو اللہ سب کو فیون بیما لو تو خبردار کر دے گا ان کو اس پر جو انہوں نے عمل کیا تھا آسا اللہ گنا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو احسا احاطہ آد دن کے فن کا کیا ہے اللہ نے السا اللہ سراج المنیر میں خطیب صاحب لکھتے ہیں ان کے اعمال کو یا ان کو اللہ نے گنا ہے آدن کی فن کمن و مکان و نسو اور یہ بھول گئے اپنے اعمال کو ان سے تو اپنے اعمال بھولے ہوئے ہیں لیکن اللہ کو یاد ہے معلوم ہے اللہ اعلیٰ کل شہین شہید اور اللہ ہے ہر چیز پر گواہ آیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو کہ آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو کہ زمینوں میں ہے مای من سلا ستی اللہ ہوا راب نہیں ہوتا کوئی جرگہ تین آدمیوں کا مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے ان کا ولا خم سطن اور نہ کوئی جرگہ پانچ لوگوں کا اللہ ہوا ساد مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے ان کا ولا ادنا منزالی کا ولا اکثرا اور نہ کم اس سے اور نہ زیادہ اللہ اللہ ہوا ماہم مگر ی اللہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اینما کانو جہاں کہیں بھی ہوں یہ سما یوں بھی مالو پھر خبر دے دے گا ان کو اللہ اس پر جو انہوں نے عمل کیا یومل قیامتی قیامت کے دن ان اللہ کلئی ان نالیم بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا اللہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دے جہاں ما یا من نجوا نہیں ہوتا کوئی جرگہ تین آدمیوں کا مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے تو بے اعتبار ذات نہیں بے اعتبار علم و قدرت نہ پانچ آدمیوں کا جرگا ہوتا ہے مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے ان کا نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ اللہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں یہ پھر خبردار کر دے گا ان کو اس پر جو انہوں نے عمل کیا ہے قیامت کے دن یقیناً اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا الم ترا آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جو کہ منع کیے گئے ہیں اس طرح کے جرگوں سے اس طرح کے جرگوں سے جنہیں منع کیا گیا ہے غلط جرگ ان نجوال افلام مہدی ہے معہود اس سے نبی کے خلاف جرگے مان پھر یہ لوگ پھرتے ہیں اس طرف جس سے منع کیے گئے ہیں ویتنا جانبلسمی عدوان اور یہ جرگے کرتے ہیں گناہ اور زیاتی کے بارے میں اسم ماکان محرم الجنس اور عدوان ماکانہ محرم الحد اسم جیسے شرک عودوان جیسے بدت و ماسیت رسول اور یہ جرگے کرتے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف میں اللہ کے نبی کے خلاف میں وَاِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ مالم بِهِ حبی اور جب یہ آ جائیں آپ کے پاس تو پیشکشی کرتے ہیں آپ کو اس پر کی پیشکشی نہیں کی آپ کو اس پر اللہ نے ایسے اسامہ علیکم کہتے تھے یہود نبی علیہ السلام کو اسام علیکم کہتے تھے سام آفت اور موت کو کہتے ہیں تو یہ ظالم بدوائیں کرتے تھے بے ادبی کرتے تھے نبی علیہ السلام کی وقول اور کہتے ہیں یہ فی انفسهم اپنے دلوں میں لولا اللہ نقول کیوں عذاب اور سزا نہیں دیتا ہم کو اللہ اس وجہ سے جو ہم نے کہا ہسب کافی ہے ان کے لیے جہنم داخل کر دیے جائیں گے اس جہنم میں فبی مصیر تو بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم یا الذین تنا اذا تم فلا تتناجوا اسمی ودوان او وَا ایمان والو جب تم جرگا کرو تو جرگا نہ کرو گنا کے پھیلانے اور زیادتی کے پھیلانے میں زیادتی کے کرنے میں وہ ماسیت رسول اور اللہ کے رسول کے خلاف میں جرگے نہ کرو وطنا جو بل بر و تقوا تم جرگے کرو نیکی اور تقوا کی پھیلانے میں بر توحید تقوا سنت جرگے کرو توحید و سنت کے پھیلانے میں و تک اللہ تو شرون اور ڈرو اللہ سے وہ ذات کے جس کی طرف تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے ان منجوا مین یقیناً یہ برے جرگے شر کو بے والے جرگے شیطان کی طرف سے ہیں لیا لیا زنا لیا شیطان یہ کراتا ہے اس لیے کہ غمگین کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ولے سب شعی اور شیطان ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ان کو ذرہ بر بھی اللہ بھی اللہ مگر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو ذر پہنچے گا مومنوں کو اللہ کے عمر سے ہوگا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے مومن یا ايھا الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس او ایمان والو جب کہا جائے تم کو فراخی لےاؤ مجالس میں تفسحوا في المجالس تم فراخی لےاؤ مجالس میں يفسح الله ففسحوا تو فراخی لے آؤ اللہ صح اللہ اللہ فراقی لے آئے گا تمہارے لیے جگہ تنگ ہوتی تھی جب نئے لوگ آ جاتے تھے تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے تھے تفسح تو اللہ نے حکم کیا فف سہو یف صح تم فراخی لے اللہ تمہارے لیے فراخی لے آئے گا یف اللہ اللہ فی الدنیا فی ارزاقی فل قبری او فل جنتی اللہ تمہارے لیے فراخی لے آئے گا دنیا میں تمہارے رزق میں اور قبر میں بھی اور جنت میں بھی یفسح اللہ لکم وَإذا شزو فن شزو اور جب کہا جائے تمہیں جاؤ نکل جاؤ تو چلے جائے کرو مجلس چھوڑ کے چلے جائے کرو یارف اللہ الدینہ منو من کم اللہ درجات اٹھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے والذین اوت العلم اور ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے علم وہ کون ہیں کرتبی فرماتے ہیں ددینہ قرآ القرآنہ یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن اوت العلم تو اٹھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے والذین دینہ اوت العلما اور ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے علم درجات اٹھاتا ہے اللہ ان کو درجوں میں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے یادینہ اذا ناجیتم الرسول تم رسولا فقدم جو سدا او ایمان والو جب تم جرگا کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو فقط دی منہ بئی نہ نہ جوا تو تم آگے پیش کر دیا کرو اپنے جرگوں سے پہلے صدقہ نبی سے ملاقات منافقی نہ کہ اللہ کے نبی کو تنگ کیا کرتے تھے اور بے جا سوالات کیا کرتے تھے تو حکم آ گیا کہ نبی سے سوال کرنے کے لیے آؤ تو پہلے صداقہ دے کے آنا تب منافق صدا تو نہیں دے سکتا تو اس طریقے سے وہ بند ہو گئے او ایمان والو جب جرگہ کرو تم رسول کے ساتھ تو پہلے پیش کیا کرو اپنے جرگوں سے پہلے صداقاتن ظالی کا خیر اللہ کم واتھر یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکی کا سبب ہے تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حادی من کتاب اللہ ہے یہ وہ آیت ہے اللہ کے کتاب سے ماں احد القبلی بہا احدم کسی نے عمل نہیں کیا اس آیت پہ مجھ سے پہلے اور نہ کسی ایک نے عمل کیا اس میرے بعد اس پہ بس ایک میں ہوں ہوں دنیا میں جس نے اس آیت پہ عمل کیا میرے عمل کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی کان علی دینار ان میرے پاس ایک دینار تفصر رفت تو میں نے وہ صدقہ کر دیا فکون فکون تو جی تو میں آیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جرگا کرنے کے لیے تو تصدقت بھی درہمن دس در درہم میں نے صدقہ کیے ایک در صدقہ کرتا تھا اور نبی علیہ السلام سے سوال کرتا تھا وسل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشرہ مسائل میں نے اللہ کے نبی سے دس مسائل کا پوچھا فاجابی آنہا تو نبی علیہ السلام نے مجھے اس کا جواب دیا کیونکہ میں صدقہ کا دے کے آیا تھا تو میں نے سوالات کیے تو ایک سوال کیا مل وفا اے اللہ کے حبیب وفا کسے کہتے ہیں قال التوحید و شہادت اللہ اللہ اللہ وفا اللہ کی توحید کو ماننا اور اللہ اللہ اللہ کی گواہی دینا ہے قلتم فساد میں نے دوسرا سوال پوچھا فساد کسے کہتے ہیں کالال قفر والشرک شرک ہی نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ فساد کفر ہے اور اللہ کے ساتھ ہی سدار بنانا اور ٹھہرانا ہے کل مل الحق میں نے تیسرا سوال پوچھا اللہ کے حبیب حق کسے کہتے ہیں حق کیا ہے قال الاسلام و حق اسلام ہے قرآن ہے ولولا تو اور وہ ولات ہے امارت ہے جو تمہیں دی جائے تو یہ حق ہے اس حق کے بارے میں پوچھا جائے گا چوتھا سوال میں نے کیا کل تم اللہ ہیلا کسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ترک کل ہیلا چھوڑنا بس چھوڑو ہیلا چھوڑ دو ٹال مٹول نہ کرو اللہ کے قانون اور حکم میں ہیلے بہانے نہ کرو پانچواں پوچھا میں نے سوال کل تو علیہ میرے اوپر کیا لازم ہے اللہ والرسول نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پہ لازم ہے اللہ کی تعت اور اللہ کے رسول کی تعت میں نے چھٹا سوال کیا قلت تو کئی اللہ میں کیسے اللہ سے دعا مانگوں کالت و نبی علیہ السلام نے فرمایا بدقی وال جب اللہ سے مانگو تو صدق دل سے اور اخلاص سے مانگا کرو ساتواں سوال میں نے کیا کل تو ماضا اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں قال العافیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو کل تو ما دا اسنا نفسی آٹھواں سوال میں نے کیا ماذا دا اسنا عل نفسی میں کیا کروں اپنے نفس کی نجات کے لیے خالقل حلال وقل ست کن حلال کھاؤ اور سچ بولو تو تمہارے نفس کو نجات ملے گی کل تم سرور میں نے نواں سوال کیا سرور کسے کہتے ہیں قال الجن نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کو کہتے ہیں کل تم روح میں نے دسواں سوال پوچھا کہ راحت کسے کہتے ہیں سکون راحت قالق اللہ اور اللہ کی ملاقات ہے فلما فرخت تو نو سے جب میں سوالات سے فارغ ہوا تو یہ آیت اور یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا بس پھر یہ منسوخ ہو چکا ایک ہی عالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھا جو میں نے اس پہ عمل کیا ہے صحابہ اس طرح عاملین تھے اللہ کی کتاب پر اختہ عمل کرنے والے تھے یا من جے تم رسول فقدم ہوں بے ندی کم سدا کا وہ ایمان والو جب تم جرگا کرو رسول کے ساتھ تو آگے پیش کیا کرو اپنے جرگوں سے پہلے صدقہ ذالک ذال خیر اللہ کم یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکی کا سبب ہے فعلم تجدوں پس اگر تم نہ پاؤ صدقہ کا تو فع اللہ غفور پس یقین اللہ ہے بخشنے والا مہربان اشفق تمن تو قدیم بے نہ جوا تم یا تم ڈرتے ہو کہ پیش کرو پہلے اپنے جرگوں سے صدقہ تم اس سے ڈرتے ہو تمہیں گران لگتا ہے تو صدقات پیش کرو تو فز لم تف اگر تم یہ کام نہ کر سکو و تاب اللہ علیہ کم تو کی اللہ نے تم پر فاقی مسلطہ تو پابندی کرو نماز کی وا تو اور دو زکات واطی اللہ و اور اطاط کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ خبردار اس پر جو تم عمل کرتے ہو عالم تر تولو غضب اللہ دینا تھا آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو الَّذِينَ ان ان لوگوں کو تولو قومن جو پھرتے ہیں اس قوم کی طرف جن پہ غزب کیا ہے اللہ نے غزب کیا ہے اللہ نے ان پر یہ اس قوم کی طرف پھرتے ہیں کہ اللہ نے غزب کیا ہے ان پر غصہ ہے قہر ہے اللہ کا ان پر وہ کون ہے بدتی غزی اللہ ماہ من کم ولا منہم وہ اہل کتاب ہے بےمان کافر مشرق ہے نہیں ہے یہ تم میں سے والا منهم نا میں سے یہ منافق ده تمہارا ساتھی نا کا یا ويحلفون على الله الكذب اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر وہ یحلفون على الكذب اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر وہ ہم اور یہ سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اعد الله لهم عذاباً شديدا تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت انهم سا ما كانوا يعملون یقیناً بہت برا ہے یقیناً یہ لوگ بہت برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں اتخذوا جنتاً پکڑی ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ڈھال بنایا بچانے کے لیے عن سبیل تو بند ہو گئی آپ بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے فل عذاب آزابم تو ان کے لیے عذاب شرمانے والا لن تغنی ولا لنت اللہ شی آ ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرہ بر او کا النار یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فی خالدون یہ ہوں گے اس جہنم میں ہمیشہ یوم اللہ جمیان یاد کرو وہ دن کے اٹھا لے گا اللہ ان سب کو اللہ ان کو اٹھا لے گا سب کو فخلیفونہ لہو کما یا لکم تو یہ قسم کھائیں گے اللہ کے سامنے بھی جس طرح قسم کھاتے ہیں تمہارے سامنے سبنا اعلیٰ شین اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کسی دین پر تو ہے اپنے بارے میں یہ بے دین دینداری کا گمان کرتے اللہ ان کا زیبون خبردار یقیناً یہ لوگ یہی ہیں جھوٹے استحدہ علیہ مشیاتی مسلط ہوئے ہیں ان پر شیاتی ان ذکر اللہ تو انہوں نے بلا دیا اللہ کی کتاب کو استحواظ کیا ہے امام نصفی حنفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں علامت استحاظ شیاتینی ایش فی عمارت ظاہر فی الدین غلطینی ویوش غلثلتی ذکر اللہ بالکذب والغیبت ول بہتانی وب ہو تفکری فلاخرت بھی عمور دنیا شیطان کے مسلط ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ ظاہری بدن کی عمارت میں مشغول ہو اور اللہ کے دین میں تفکر سے مشغول ہو اللہ کے دین میں سوچ اور فکر نہ کرے اور اس کی زبان مشغول ہو بے مقابلت ذکر اللہ ہی اللہ کے ذکر کے مقابلے میں بالکص بھی جھوٹ پر جھوٹ پہ مشغول ہو اور ریبت میں مشغول ہو اور بہتان میں مشغول ہو ویوش گیلب بہ اور اس کا دل مشغول ہو, ہو آنی تفکر فلاخرت بھی امور دنیا دنیا کے امور کے ذریعے میں سوچ کی وجہ سے تفکر فلاخرت سے اس کا دل مشغول ہو یہ شیطان کے مسلط ہونے کی نشانی ہے فانسا ذکر اللہ تو بلا دیا ان کو اللہ کی ز... کتاب بلا دی ان کو اللہ کی کتاب اللہ کی یاد کا ذریعہ اللہ اپنی کتاب کے ذریعے یاد ہوتا ہے انسان کو اللہ حزب الشیطان یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں الا ان حزب الشیطان اللہ ان حزب شیتان الخاصر خبردار یقینا گرو شیطان کا یہی ہوں گے تاوانی ان لدین اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو خلاف کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کا جھگڑا کرتے یعنی خلاف کرتے اولائی کفلا زلی یہ لوگ ہوں گے زلیلوں میں کتب اللہ مقرر کیا ہے اللہ نے یعنی فیصلہ کیا ہے اللہ نے لاغلہ بن ورسولی و خامخا کہ غالب ہوں گا میں اور میرے رسول ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ ہے زوراور غالب لا تجدو قوم يؤمنون باللہ تو نہیں پائے گا اس قوم کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر یو آ منحاد جو کہ دوستی کرتے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے خلاف کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ دوستی نہیں کریں گے مومن اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ ولو کا اگرچہ ہوں آبا والدین ان کے و او ابنا یا اولاد ان کی اوخان یا بھائی ان کی اواشیرت یا خاندان ان کا ٹبر ان کا الاائے کا کتب فی قلو بھی یہ لوگ مقرر کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو وہ ادہ بروحمن ہو اور مضبوط کیا اللہ نے ان کو بروحن بروحن بینور القرآنی و حجی ہی کرتوی کرتے ہیں اور خطیب صاحب سراج المنیر میں کہتے ہیں بیروح من ہو اے بینور العلم ولعم اللہ مضبوط کرتا ہے ان کو قرآن کے نور اور قرآن کے دلائل کے ساتھ اپنی طرف سے از کرتبی اور اللہ مضبوط کرتا ہے ان کو بیروح من ہو اے بینور العلم وام علم و عمل کے نور کے ساتھ اس المنیر روح المانی نے مثال پیش کی ابو عبید ابن الجراہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اللہ کے دشمن اللہ کے رسول کے دشمن جہاد میں سامنے آئے تو منہ پھیرا ابو عبید ابن الجرح کے سامنے باپ پھر مڑ کے آیا انہوں نے پھر منہ پھیر دیا تیسری بار جب آیا تو ایک پاؤں کے کھڑے کھڑے ہو کے ایسا مارا کہ اس کے ایک ہی وار سے تن کو تن سے سر کو تن سے جدا پھینک دیا یہ اپنا باپ تھا ابو عبیدہ کا ابو بکر رضی اللہ تعالیوں نے بیٹے کو ڈھیر کر دیا بیٹا کہہ رہے بابا میری تلوار کے نیچے آئے تھے تو لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ باپ ہے تو تمہیں چھوڑ دیا باپ نے کہا اگر تو آیا ہوتا نا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا کہ میرے رسول کا دشمن ہے مساوب ابن عمر نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو مومن اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کریں گے اگرچہ آبا ہوں ابنا ہو اخوان ہو عشیرہ ہوں ساحل ابن عبداللہ کا قول تفسیر مدارک میں ہے امام نصفی حنفی فرماتے ہیں من صحیح ایمانی وقال ساہل ساحل فرماتے من صحیح ایمان ہو سی ایمان کی یہ علامت ہے واخل من صحح ایمان ہو واخل س ہو فَإنَّهُ لَا <مُبْتَدِعِن> جس نے اپنے ایمان کو صحیح کر دیا اور توحید میں اخلاص کو پیدا کیا تو یہ بےدتی کے ساتھ مانوسیت نہیں پیدا کرے گا تعلق و لاجال اور بےدتی کے ساتھ بیٹھے گا بھی نہیں وہ ذہ الحو میں نفس اور بےدتی کے لیے اپنے نفس سے اپنے دل میں عداوت ظاہر کرے گا من داہنا بہ حلا و سنن اور جس نے بدعت کے ساتھ نرمی کی اور تعلق رکھا تو اس کے اللہ اسے سنت کی حلاوت کو سلب کر دیں گے سنتوں کی مٹھاس کو ومن اجاب مبتدی عن لتلبی عز الدنيا جس نے مبتد بدعت کو جواب دیا سلام کا دنیا کی عزت کے طلب کے لیے او غناھا یہ دنیا کی مالداری کے لیے تو ازللہ اللہ بذلک العز اللہ اسے ذلیل کر دے گا اسی عزت میں وافقره بذلک الغنا اور اللہ اسے فقیر کر دے گا اسی مالداری میں امن ذخیکہ مبتدین جو ایک بےدتی کے ساتھ ہانسا تو نزا اللہ ہنور ایمان امن کلب ہی تو اللہ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیں گے وہ ملم یو صدق تو جو اس بات کی تصدیق نہیں کرتا تو تجربہ کر کے دیکھ لے ایمان تو ان لوگوں کے دلوں میں ہوگا جو بےتی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کریں یہ لوگ مقرر کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو اور اللہ نے مضبوط کیا ہے ان کو قرآن کے نور اور دلائل سے اپنی طرف سے عمل کے نور اور دلائل سے اپنی طرف سے ویود خلو جناتین تجریم انتہ اور داخل کر دے گا اللہ ان کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے ہمیشہ ہوں گے اس میں راضی ہوگا اللہ ان سے اور یہ راضی اللہ سے دونوں طرف سے خوشی اور رضا بلائے کا حزب اللہ یہ لوگ اللہ کا لشکر ہیں اللہ حزب اللہ المفلحون خبردار بے شک اللہ کا گروہ یہی ہے کامیاب تو صورت میں رد رسم باطل کے لیے اصلاح المعاشرہ معاشرہ اسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی سب ف سماوتی عرب وہیز الحکیم سورت الحشر مدنی سورت ہے سور بیینہ کے بعد نازل ہوئی ہے ایک سو ایک نمبر نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں انسٹھ نمبر ہے سور مجادلہ کے بعد لگی ہے اس صورت کو سور بنی نظیر بھی کہتے ہیں اور ربط اس صورت کا ماں سبقہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے جن میں سے ایک ماقبل صورت میں زجر تھا منافقین کو وہ منافقین جنہوں نے جہاد اور انفاق چھوڑا تھا اور فساد کرتے تھے تو یہاں تخویف دنیاوی مخالفین کو یا ما قبل صورت میں منافقوں کی پندرہ قباحت ذکر ہوئی تو یہاں تیرہ اوصاف المومنین منافقین تیرہ خباست منافقین کی بیان ہو رہی ہے یسور مجادلہ میں فرمایا تھا کاطب اللہ الاغلابن نہانا ورسولی تو یہاں غلبے کی مثال اللہ نے مقرر کیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے تو کیسے مثال غلبے کی سورت کا دعوی زجر اور تخویف اور حالت المنافقین اور بنو نظیر کا واقعہ سورت میں توحید کا دعوی تین مقامات پر ہے آیت نمبر ایک آیت نمبر تئیس اور آیت نمبر چوبیس سورت میں شرک فی علم کی تردید آیت نمبر بائیس میں ہے اور شرک فی التصرف کی تردید آیت نمبر تریس میں ہے سورت میں باری تعالی کے اسماء حسنہ بھی حسف تکرار بائیس ہیں سب بحل اللہ ہی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے اور یہ اللہ ہے غالب ہر کسی پر حکمتوں والا ہے خرج الدین کفر کتاب اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا کتاب والوں میں سے مندیا ریم ان کے گھروں سے لی اول الحشر یہ پہلا نکلنا تھا ان کا ابھی تک انہیں کسی نے نہیں بگایا تھا یہ پہلا حشر تھا ان کا یا اول حشر دنیا کا تھا دوسرا حشر قیامت میں ہوگا یا یہ اول حشر تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا حشر عمر کے زمانے میں تھا خیبر سے نکالے گئے تھے یہ یہود ما زن تو میں گمان نہیں تھا ان کا کہ یہ نکل جائیں گے ان گھروں سے وزن اور انہوں نے گمان کیا تھا انہم ہم ہم عذاب میں اس بنو نظیر نے وعدہ خلافی کی تھی اور انہوں نے گمان کیا تھا کہ یقیناً یہ یہودی اہل کتاب مان یا من اللہ منع کرنے والی ہے ان کو ان کی قلے اللہ کے عذاب سے فات اللہ من ہے لم تسیبو تو آگیا ان کے پاس عذاب اللہ کا اس طرف سے کہ یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے وقفی خلوبی ہم اور اور ڈال دیا تھا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو وہ یو خریبو بی بھویوت یہ بھی یو یہ گراتے تھے خراب کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے وی دل مومن اور مومنوں کے ہاتھوں سے ان کو حکم کیا گیا کہ جو لے جا سکتے ہو جو کچھ تو لے جاؤ اپنے ساتھ تو یہ اپنے گھروں کو ڈھا کے ان کی کھڑکیاں دروازے اور لکڑیاں وغیرہ جو سامان لے جا کے تھے وہ لے جا رہے تھے فات ابرو یا الل اب سار تو عبرت حاصل کرو یا مندو یہ قیاس کی دلیل ہے ان کی حالت پہ اپنی حالت کو قیاس کر اگر تم نے وعدہ خلافی کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا فات اب رویہ الفسار الجلا اور اگر نام مقرر کیا ہوتا اللہ نے ان پر یہ جلاوتنی اریحا اور ازراعت یہ دو گھرانے خیبر گئے تھے ابن ابھی حقیب اور کوئی ابن احتب تو اگر یہ جلاوتنی اللہ ان پہ نہ مقرر کرتا تو لاز ہوں فت دنیا خام خاص آپ دے دیتا ان کو دنیا میں وال ہوں فلاخرت عذاب النار اور ان کے لیے ہوتا آخرت میں عذاب جہنم کی آگ کا ظال کبھی شاق اللہ و رسول یہ اس وجہ سے کہ یقینا انہوں نے خلاف کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا مع جس کسی نے خلاف کیا اللہ کا فی اللہ شدید العقاب تو پس یقین اللہ ہے سخت والا ما قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ اوترک تم قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا یہ لین کھجورے بہت قیمتی باغات تھے ان کے تو صاحب کرام وہ کاٹ رہے تھے ان کی کھجوروں کو اللہ بخاری میں حسان ابن ثابت نے فرمایا تھا وہ ہری کن بل بیرت مستطیر اپنے کھجوروں کے باغات کو چھوڑ کے چلے گئے تم ان کو کاٹ رہے تھے نہیں کاٹ رہے تھے لین اچھی کھجور کھجور کی تقریباً ڈھائی سو اقسام ہیں اس میں سے لین اچھی قسم ہے اجوا بہترین ہے نہیں کاٹ رہے تھے تم لین کھجور کو او ترک تمہا قائمتا یا چھوڑ رہے تھے تم ان کو کھڑے اعلی اصول اپنی جڑوں پر یہ فبیزن اللہ اللہ کے حکم سے تھا ولی اخزی الفاسقین اور اس لیے کہ رسوا کر دے اللہ فاسقوں کو یہ انجام تھا ان کا وما اللہ اللہ علی ہی منہم اور وہ جو غنیمت کی تھی اللہ نے اپنے رسول پر ان سے فماؤ جب تم علیہ من تو نہیں بگائے تھے تم نے اس پر کوئی گھوڑے والا ریکا بن اور نہ پیدل والا کن اللہ یوسلی تو لیکن اللہ مسلط اور غالب کرتا ہے اپنے رسولوں کو اعلیٰ میں شاؤ جس پر اللہ چاہے و اللہ اعلیٰ کلی شہ قدیر اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ما افا اللہ اعلی رسولی جو احسان کیا اللہ نے غنیمت دی اللہ نے اپنے رسول کو منال خوراک گاؤں والوں میں سے تو فلی اللہ ہی یہ مال فے اس کا اختیار اللہ کے لیے ولی رسول مال ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو اس فے کا اختیار اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے بغیر جنگ کے کافروں کا مال حاصل ہو جائے والد کے رشتے داروں کے لیے ہے کیونکہ ان پہ واجبی صدقہ کا وغیرہ نہیں ہوتا تھا سید والیم اور یتیموں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے کہ اس لیے کہ نہ ہو جائے یہ دولت پھرنے والی دولت پھرنے والی بین الغنی امن مالداروں کے درمیان تم میں سے کہ صرف مالداروں کے درمیان یہ دولت پھیرے پیسے وہ ماں آتا کمر اور وہ کہ جو دیا تم کو رسول نے تو لے لو اس کو یعنی فعملو اس پہ عمل کرو ماں آتا کم او بل او بتر سب کو شامل ہے فخوضو نبی نے جو عمر کیا فخذو ہو نبی نے جو عمل کیا فخضو نبی نے جو چھوڑا تو اس کو چھوڑ لو فخو بالعمر بالعملی عملی اور جو کچھ بھی نبی نے تمہیں دیا قولن فعلن تقریرا اس سب پہ عمل کرو وہ مانا ہا کمان فن اور وہ جسے منع کیا ہے نبی نے تم کو فن تو ہو تو منع ہو جاؤ و اللہ اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ ہے غالب سخت عذاب والا فقراجری ان فقیروں کے لیے مہاجرین کے لیے وہ لوگ جو کہ نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے یب تغون فضلم الله ہی جو تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا مندی سرون اللہ و رسول اور امداد کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں امداد اللہ اور اللہ کے رسول کی, اللہ اللہ کی, رسول کی هم الصادقون یہ لوگ یہی ہیں سچے و لدینہ تبدارہ ولی اور وہ لوگ جنہوں نے تیار کیے گھر مہاجرین کے لیے ولیمان آ مفول ہے فعل محزوفہ کا وہ آمن اور وہ ایمان بھی لائے ہیں قبلہم قبل ہم ان سے پہلے من حاجر یہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی طرف ولادو نفی سدوریم حاجت اور نئی پاتے یہ اپنے دلوں میں کوئی بدلہ حاجت کوئی بدلہ کوئی حاجت ممّا اس سے اوتو جو انہوں نے دیا ہے مہاجرین کو یعنی ان کے دل میں یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ مہاجرین کل کو ہمیں اس کا بدلہ دیں گے نہیں نہیں اللہ کے لیے وہ یو سرو نا اور یہ اپنے یو سیرون اعلی <أَنفُسِن> یہ اشار کرتے ہیں اپنے نفسوں پر یعنی دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو مہاجرین کو اپنے اوپر برتری دیتے ہیں یو سیرون عالان فسین ولو کا نہ بھی ہم خسا سا اگرچہ ہو ان پر بھی بھوک خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن ساتھیوں کو کھلاتے ہیں یو سیرون عالان کا یہ مان اللہ اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں یو یوسی سی رونا کہتے ہیں اول رکھتے ہیں آگے کرتے ہیں اول رکھتے ہیں آلان فسیم اپنی نفسوں سے ان کو اپنے آپ سے اول کرتے ہیں اپنے آپ سے آگے کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اگر ان پہ خود بھی ہو بھوک ہو خود بھوکے ہوں لیکن ساتھیوں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں اللہ تفصیر مدارک میں ایک عجیب قول ذکر کیا گیا ہے کسی نے ابو زید، یزید سے کہا تھا یا ابا یزید ماہد کم کون سی کیا حد ہے زہد کی تمہارے ہاں تم زہد کسے کہتے ہو تو ابو یزید نے کہا ای جدنا عقلنا و امفقدنا صبرنا۔ ہمارے ہاں زہد تو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی نعمت پا لیں تو کھا لیتے ہیں اسے اور اگر نہ پائیں تو صبر کرتے ہیں اسے زہد کہا جاتا ہے کہا کردہ کلاب و بلخنا اس طرح تو بلخ کے کتے بھی ہیں ہمارے ہاں کسائی کی دکان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن کسائی چھپ کوئی ٹکڑا وغیرہ ڈال دے تو کھا لیتے ہیں کسائی نہ ڈالے تو بس صبر کرتے بیٹھے کہ دیکھتے ہی رہتے ہیں سارا دن ہاکدہ قلا ابو بلخ عندنا اسی طرح بلخ کے کتے بھی ہیں ہمارے ہاں تو ابو یزید نے کہا اچھا تو تم زہد کسے کہتے ہو تو اس نے کہا ہم تو زہد اسے کہتے ہیں ان فقدنا شکرنا و ان وجدنا آترنا ہمارے ہاں زہد کی تعریف یہ ہے اگر ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر کچھ مل جائے تو ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں یوسیرون سونا عالان ولو و کا صحابہ کا زہد تھا اول رکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اپنے اوپر اگرچہ ہو ان پر خود بھوک و مہیوں کش نفسی ہی اور جو کوئی بچا دیا گیا اپنے نفس کے بخل سے فولائکہم المفلحون تو یہ لوگ یہی ہیں کامیاب والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا غفر لنا ولی اخوانین الذین سبقونا بالایمان اور وہ لوگ ہیں جو آگ جائیں گے آئیں ان کے بعد وہ کہتے ہیں آئے والذین جاؤوا من بعدہم وہ لوگ جو آئیں ان کے بعد وہ کہیں گے ربنا رب نا ولی خوانی سبقونا کنا اے اللہ بخشش کر دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کو اللہ ان لوگوں وہ لوگ سبقونا کو جو ہم سے پہلے گئے ہیں ایمان پر بعد میں آنے والے لوگ پہلے مومنوں کے لیے دعائیں کریں گے روح المانی میں امام مالک کا فتویٰ ذکر کیا گیا منکان فی قلبی غل على صحابتی لم یقن له حافن في مال فے جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی برائی بھی ہو تو مال فے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی حصہ نہیں صحابہ سے محبت اور محبت کی وجہ سے دعائیں کرنے والا ان کا حصہ ہے یقولہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب بخش کر دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو ان لوگوں کو جو ہم سے آگے گئے ہیں ایمان کو ولا جانفی قلو بنا گل دینا منو اور مٹھے را ہمارے دلوں میں حسد ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں رب ان کرو فر اے ہمارے رب بے شک تو ہے نرمی کرنے والا مہربان اب زجر منافقوں کو الم ترفق علی خوانی کفرو منا کتاب آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی ہے وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں اللہ دینہ کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے منا کتابی اہل کتاب سے کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں بھائی ان کے کون ہیں منافقوں کے کفرو کافر منا کتاب یعنی کافر اور منافق بھائی بھائی ہے کہتے ہیں یہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کتاب میں سے لین اخرج تم لنخروجن اگر تم نکالے گئے مدینے سے تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ ولانوتی کم احادن آبادا اور ہم اتات نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی کبھی کسی کی اطاط نہیں کریں گے تمہارے خلافل تم لن سورا کم لنن سورن اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی تو خام خواہ ہم امداد کریں گے تمہاری و اللہ ہو شد اور اللہ گواہ ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں لین لَا نا ماہ اگر یہ لوگ نکالے گئے تو نہیں نکلیں گے یہ منافق ان کے ساتھ اگر یہ کتاب نکالے گئے وم اور اگر ان کے ساتھ جھگڑا کیا گیا تو یہ امداد نہیں کرتے ان کی وَلَئِن نَصَرُوهُمْ ہم لائی اور اگر امداد کر بھی لیں تو خامخا پلٹا دیں گے پیٹھ باگیں گے سرون پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گی ان تم اشدوری اللہ خام خا تم بہت زیادہ ہو روب کے اعتبار سے ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے اللہ نے تمہیں روب دیا ہے تمہارا روب ان کے دلوں میں بٹھایا ہے غالی کبھی یہ اس وجہ سے کہ یہ قوم ہے نہ سمجھ نہیں سمجھنے والے لاقاتل کم جمی ان فی قرم محسنتن اومی یہ جھگڑا <تصفيق> نہیں کریں گے تمہارے ساتھ سب کے سب اکٹھے سامنے مگر یہ ہوں گے في قرم محسنتن ان گاؤں میں قلعہ کیے گئے في قرم محسنتن یہ ہوں گے ان, ان گاؤں میں محسنتن قلوں والے قلوں والے میں مگر بستیوں کے کوٹ میں قرن محسن او میوں ورائی جدر یا دیواروں کی اوٹ میں بستیوں کے کوٹ میں یا دیواروں کی اوٹ میں دیوار سے اس طرف سے جھگڑے کریں گے عورتوں کی طرح دیوار کے اس طرف سے باتیں کریں گے باسوم بینہم نہ شدید جنگ ان کی آپس میں بہت سخت ہے تحسبہم ہوں جمی قلوب ہم تو گمان کرے گا ان پر اکٹھوں کا اور دل ان کے مختلف زادی کبھی ان قوم اللہ یا اس وجہ سے کہ یقینا یہ قوم ہے عقل خطیف صاحب لکھتے ہیں سراج المنیر میں اجتماع النفوس ماتنا تنافر القلوب اصل کل فساد اجتماع النفوس ماتنا فر القلوب دلوں کی نفرت کے باوجود نفوس کا اجتماع اصل ہے ہر فساد کی بنیاد ہے کم صلی من قبلہم قریباً مثال ان کی ان کی طرح ہیں ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے قریبا نزدیک زاقو وبال امریحم چکھ انہوں نے وبال بال اپنے کام کا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے کم شیطان ان کے دوستی کی مثال جیسے مثال شیطان کی اس قال انسان اک فر جب کہتا ہے یہ شیطان انسان کو کفر کر دے فلم کا تو جب انسان نے کفر کر دیا کالی بری ام من کا تو کہا شیطان نے یقیناً میں بیزار ہوں تم سے انی اخاف اللہ یقینا میں ڈرتا ہوں اللہ سے رب العالمین جو رب ہے مالک ہے تمام مخلوقات کا پالن ہار ہے یا اشارہ ہے سوراقیب نے مالک رضی اللہ عنہ کی شکل میں بدر میں آیا تھا شیطان ابو جال کو کہا تھا لیکن جب فرشتوں کو دیکھا تو باغنے لگا اور ناری خالدی ن فی ہا تو ہو گیا انجام ان دونوں کا شیطان اور اس کے تابے داروں کا یا منافقوں اور ان کافروں اہل کتاب کا یقینا یہ ہوں گے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں وزال کا جزا اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا یادینا منتق اللہ مومنوں کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی ترغیب ہے او مومنوں ڈرو اللہ سے ولطنز الفسما قدمت لغد اور دیکھ لے ہر ایک نفس کے کیا بیچتا ہے یہ کل کے لیے قیامت کے لیے وتک اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو اب زجر بتر العمل عامل زجر بتر العمل عمل ولا تک لدینا نس اللہ اور مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بلا دیا اللہ کو اللہ کو بلا دیا نسو حق اللہ یا نسو کتاب اللہ ذکر اللہ بلا دیا اللہ کے حق کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے ذکر کو فانساہم تو اللہ نے بلا دیا ان کو بلا دیا نہیں چھوڑ دیا فانسا تو انہوں نے بلا دیا اپنے نفسوں کو بتر العمل عمل انہوں نے آخرت کے لیے عمل نہیں کیا تو اپنے آپ کو بلا دیا آخرت کے بارے میں ایک الفاسقون یہ لوگ یہی ہیں فاسق لا اصحاب لائے الجنہ نہیں ہے برابر جہنمی اور جنتی اصحاب جنتی ہو الفائزون جنتی یہی ہے کامیاب سورہ مجادل کی آیت نمبر بائیس میں گزر اب عظمت قرآن لو انزلنا القرآن على جبل قرآن خاشعا جب من تصدیت اللہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو ایک پہاڑ پر تو تو دیکھتا اس پہاڑ کو خاش ڈرتا ہوا متصدیان ذرہ ذرہ ہوتا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہوتے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس پہ اتنا خوف خدا غالب ہو جاتا وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا پہاڑ جیسی مخلوق و تل قلم فالونس اور یہ مثالیں بیان کرتے ہم اس کو لوگوں کے لیے لالفک کر ان کہ خا یہ لوگ سوچ اور فکر کر دے اللہ اللہ اب یہ تین آیتیں حدیث میں آتا ہے جس نے صبح ان کی تلاوت کی تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے جس نے ان تین آیتوں کی تلاوت شام کو کی تو صبح تک ستر ہزار فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے بعض علماء کہتے ہیں ستر بیان عدد نہیں ہے بیان کثرت ہے بہت سے فرشتے اور یہ وہی آیتیں ہیں نبی علیہ السلام نے طائف سے واپسی پر زخمی دل پہ پٹی لگانے کے لیے اس کی تلاوت کی تھی وادی نحلہ میں یا ویسے ہی یا صبح کی نماز میں فجر کی نماز اور یہ وہی آیتیں ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بڑے بیٹے عبد کو وصیت کی تھی بیٹا ابن عباس کی حدیث کو نہ بھولنا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں کہا تھا اے ابن عباس اگر یہ ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے فائدہ دینا چاہے تو میرا اللہ نہ چاہے کوئی ذرہ بر فائدہ نہیں دے سکتا اور اگر یہ ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان دینا چاہے اللہ نہ چاہے تو کوئی ذرہ بر نقصان نہیں دے سکتا تو اللہ پہ اعتماد رکھو اور سر حشر کی آخری آیتوں کو نہ بولانا بیٹا عبد الرضاق یہ آیتیں ہمیشہ پڑھتے رہنا استحزار قلبی کرتے رہنا اور یہ دل کے غم کا بہت بہترین مجرب علاج ہے جس کے دل پہ غم ہو بوجھ ہو آدم اطمینان ہو بے سکونی بے چینی ہو تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے گا اللہ اللہ اللہ اللہ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ عالم الغیب و جاننے والا ہے اللہ چھپی ہوئی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا جو مخلوق سے چھپی ہے اللہ کو معلوم ہے جو ظاہر ہے وہ تو خود ہی معلوم ہے یہ اللہ نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے هو اللہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی اللہ اور حاجت روا مگر صرف اور صرف ایک اللہ الملک وہ بادشاہ ہے القدوس پاک ہے السلام سلامتی دینے والا ہے المؤمن امن دینے والا ہے یا مؤمن مصدق اپنے رسولوں کا ہے تصدیق کرنے والا المحمن نگہبان ہے العزیز غالب ہے الجبار زوراور ہے المتکبر بڑا ہے بڑائی والا ہے سبحان اللہ عما یو یہ پاک اللہ اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مشرک ہو اللہ الخالق الباری یہ اللہ وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والی اللہ پیدا کرنے والا ہے الباری الباری الممیز من بعد باری کا من بازوں کو بازوں سے جدا کرنے والا ہے یا باری فساد سے بچانے والا ہے المسور وہ تصویر شکل و صورت دینے والا ہے حسنا اس اللہ کے بہترین بہترین نام ہیں تو سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اسی فدر ولی اللہ ولی اللہ علسمہ الحسنہ اللہ کے خوبصورت خوبصورت نام ہیں تو مانگو اللہ سے اللہ کے ناموں کے وسیلے یو سب پہلی آیت میں فرمایا سب بال اللہ تو یہاں یو سب بھی سب پاکی بیان کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہیں گے ایک اللہ کی ماں وہ مخلوق اس سماواتی جو آسمانوں میں ہے ول اور زمین میں ہے وہل عزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب ہے ہر کسی پر اور حکمتوں والا ہے تو صورت میں سورت میں زجر اور تخویف اور حالت منافقین کی اور واقعہ بنو نظیر کا ذکر ہو گیا بسم اللہ رحمان رحیم یادینا من تخیز اولیاء کو بل مدتی وقد کا فروبی ما جا من الحق رسولم ان بل بلبی کم ان تم خرج تم جہادری ونا عالماخف تم وما تم وما فال فقت اللہ سورت المتعینہ مدنی صورت ہے سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے اکانوے نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں ساٹھ نمبر پر ہے ساٹھویں صورت ہے قرآن کریم کی سورہ حشر کے بعد لگی ہے سورت الحشر کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سورہ حشر میں تخویفی دنیاوی تھی للمنکرین تو یہاں زجر باز امور پر مومنوں کو یا سورہ حشر کے اول اور آخر میں توحید تھی سبح بایو تو یہاں توحید کے مخالفین سے برات کا اعلان لا تتخذو عدو و عدو و ادو و یا سورہ حشر میں منافقین اور کافروں کی دوستی ذکر تھی تو یہاں مومنوں کو کہا دوستی نہ کرنا ان سے یا سور حشر و منافقین کافروں سے دوستی کرتے ہیں اس کا بیان تھا تو یہاں نمونہ برات کا ابراہیم نے تو اپنے باپ سے دوستی نہیں رکھی تعلق نہیں رکھا جب وہ اللہ کا دشمن تھا سورت کا دعویٰ اتبا عن الكفار و زجر المن سورت میں شرک فی العبادت کی تردید ہے چار نمبرایت میں اور اسمائے حسنا بھی حسف تکرار اللہ رب العزت کی گیارہ نام ہے سورت میں سورت کا نام سورت المتحینہ بھی ہے سورت المرعت بھی ہے مر یا سورت الامتحان بھی ہے سورت المودہ بھی اسے کہتے ہیں واقعہ یوں تھا کہ بدر کے بعد تو مکے کے مشرکوں کے گھروں میں ماتم تھا تو مکے کی ایک بدکار ناچنے گانے والی عورت تھی وہ مدینہ منور آئی اور نبی علیہ سلاۃ سے اس نے اپنی عجز کا اظہار کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ناچ گانے ہوا کرتے تھے مکہ میں تو میری روزی روٹی چلتی تھی اب تو وہاں ماتم ہے تو میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہو گئی ہوں غربت کی وجہ سے آئی ہوں کہ آپ میرے ساتھ امداد کریں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا اس عورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لو امداد ایک صحابی ہے حاتب ابن ابی ابھی رضی اللہ تعالیٰ ہو بدری صحابی ہے صحابی نے خط لکھا کیونکہ یہ مہاجر تھے تو دوسرے مہاجرین کے اہل و عیال بھی مکہ میں رہے تھے لیکن وہاں ان کی حفاظت کا انتظام تھا ہاتب ابن ابی بلتا کے بچے کمزور آجز وہاں مکے میں رہ گئے تھے اور ان کی حفاظت کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا تو ہاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس عورت کو دیا کہ تو یہ لے جا اور مکہ کے سنادید کو قریش کے سنادید کو دے دے اس میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے لشکر کے ساتھ لاقب کہ تم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکو گے تو ایک مقصد اس میں یہ تھا کہ ان کافروں مشرکوں پر روب آ جائے نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ میرا احسان ان پہ پلٹ جائے اور وہ اس کے بدلے میرے و عیال کے ساتھ احسان کریں تو یہ عورت چلی گئی وہ خط لے کے اللہ نے وہی کر دی نبی علیہ السلاۃ والسلام کو کہ اس عورت کے پاس خط ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جاؤ تم اور جا کے اس عورت کو پکڑ کے لاؤ اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کے آؤ یہ تمہیں ملے گی روز خاف کے مقام پر تو جب علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ ہو پہنچے روز خاف کے مقام پر تو وہ عورت ان کو مل گئی تو اسے کہا کہ خط اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط وغیرہ نہیں ہے تو علی نے تلوار لکار کے کہا تمہارے کپڑے اتروا دوں گا اگر تم خط نہیں نکالتی ہو خود میں خود ہی تلاشی لوں گا جلدی سے نکالو اس پہ روب آ گیا تو اس نے اپنی چٹیا میں وہ خط چھپایا ہوا تھا اس نے نکال کے دے دیا جب وہ یہ خط لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے کھولا تو دیکھا کہ یہ ہاطب ابن ابی بلطار رضی اللہ تعالیٰ ہو کی طرف سے لکھا گیا ہے یہ بدری صاحبی تو اللہ کے حبیب نے حاطب کو بلا یہ کیا ہے بھائی تو حاطب نے فرمایا اللہ کے حبیب مجھ سے غلطی ہوگی لیکن میری نیت دیکھیے میری نیت میں فطور نہیں تھا میں نے اس لیے یہ خط لکھا کہ ان پہ میرا احسان بھی ہو جائے اور ان پہ روب بھی آ جائے اور اب پڑھیے میں نے خط میں کوئی کمزور بات نہیں رکھی تو عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور فرمایا اللہ کے حبیب اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کے سر کو کاٹ دوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں تجھے پتہ نہیں یہ بدری ہے اور بدرین کے بارے میں اللہ کہہ چکا ہے انہیں میں نے معاف کیا ہوا ہے ہاتھ بھی ابھی بلتاب بدری صحابی ہے اس خط میں کوئی کیسی کمزور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش اور کمزور بات نہیں تھی اولیاء او مومن مت پکڑو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست یعنی میرا دشمن تو تمہارا ہی دشمن ہوگا تل خون الم گراتے ہو تم ان کی طرف دوستی کو با زائدہ ہے بال مودا میں یا با صبیا ہے گراتے ہو تم ان کی طرف خط بل دوستی کی وجہ سے وقت کفرو بیماجا کمن الحق اور یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اس پر جو کہ آیا ہے تمہارے پاس حق سے اللہ نے ادب لے بیچ دیا اور یادین عام ان مومن کے, کے پکارا کافر نہیں تھے منافق نہیں تھے یہ خریجون رسولا نکالتے ہیں یہ نکالا ہے انہوں نے رسول کو کو اور تم کو بھی مکے سے انتمین ربی ربکم اس وجہ سے کہ تم ایمان لے آئے ہو اپنے رب اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان کی وجہ سے تمہیں مکے سے نکالا ہے ان ظالموں نے تم ان کے ساتھ دوستیاں کیوں جماتے ہو رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں ایمان جرم تھا ان کا ان کن تم خرچ تم لات تخیدو کی علت ہے اگر ہو تم کہ نکلے ہو جہاد کے لیے میری راہ میں وب تگا مرداتی اور ڈھوننے کے لیے میری رضامندی کو تو سر رو نہیں تم چھپاتے ہو تو سر استفام کا معنی کرو آیا تم چھپاتے ہو ان کے لیے دوستی دل میں وانا عالم بما بیما تم اور میں خوب جانتا ہوں اس پر جو تم چھپاتے ہو وما عالم تم اور اس پر بھی جانتا ہوں اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو می فال ان کم اور جس کسی نے یہ کام کیا تم میں سے فقت تو یقینا یہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے یکونو لکم اگر پا لیں یہ تم کو تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن وم اہم اور پھیلا دیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو والسنت اور اپنی زبانوں کو بس برائی کے ساتھ اگر تم ان کے ہتھی چڑھے تو یہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ پھیلائے ہیں انہوں نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں بس برائی کے ساتھ وہ دولو تک اور یہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کر لو تنفا کم ارحام کم ولا اولاد ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تم کو ان کی رشتہ داریاں تمہاری رشتہ داریاں ولا اولاد کم تمہاری اولاد کی کے دن کوئی فائدہ نہیں دیکھ یفصلو بینکم اللہ جدائی لے آئے گا تمہارے درمیان اور اللہ اس پر ہے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا قد کان لکم اصوت حسنت فی ابراہیم یقینا ہے تمہارے لئے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں والذین معاہو اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے اس قالو لقومہن جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے انا برا منکم یقینا ہم بیزار ہیں تم سے ومما من دون اللہ اور ہم بیزار ہیں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کفرنا نا ہم نے انکار کر دیا تمہاری دوستی سے وبدا بیننا نہ بین کم الدا وغدا اور ظاہر ہو گئے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض دل کا ہمیشہ کے لیے تومنو تو مینو بل کہ تم ایمان لے ایک اللہ پر یک تنہا یگانا اللہ قول ابراہیم مگر نمونہ نہیں ہے اس قول میں ابراہیم علیہ السلام کے لیا بھی ہے جو اپنے باپ سے کہا تھا لا استغفرن نہ لگا خام میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے وام وما عملی کلا کمین اللہ منشئی اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا کفر نا بھی اے کفر نا بھی کوم حق کا یا کفرنا بھی مابودی ہم نے تمہارے حق ہونے سے انکار کیا ہے یا تمہارے معبودین سے انکار کیا ہے ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا لا فرن نہ لکھا تم مشرق کے لیے معافی نہیں مانگو گے وہ ماملی کلکمین اللہ من شی اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی ربانہ علئی کا توکل نہ اے ہمارے رب تجھے پہ ہم نے توکل کیا ہے وہی لئی کا انبنا اور تیری طرف ہم پھرتے ہیں انابت کرتے وہی لئی کل مسیر اور تیری طرف ہی جانا ہے رب نا تالنا فتنا تھل لینا کفرو اے ہمارے رب مٹھے را ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے فتنہ بمانے مفتون کمزور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اللہ کافروں کے سامنے ہمیں کمزور مت بنا وقفر لنا رب بنا اور بخشش کر دے ہمیں اے ہمارے رب ان کا عزیز الحکیم بے شک تو خاص تو ہے غالب اور حکمتوں والا لقد کا نکم فیم اسوتن حسنتن یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ بہترین نمونہ لمن کا اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی وہمید اور جس کسی نے دوستی کی کافروں سے تو یہ جو کوئی پھر گیا یتول تو فین اللہ هو اللہ ہے بے حاجت مخلوق سے الحمید صفت کیا گیا ہے قریب ہے اللہ یہ بشارت ہے قریب اللہ کے ٹھہرا دے گا تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی ہے من ان میں سے مود تن دوستی بھی توفی اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے گا ایمان کی توفیق دے دے گا لقت کان فیہم یہ پہلی والی آیت ابراہیم علیہ السلام اور ولدین آمنو ماہو کی طرف ضمیر راجے یا فیم نبی علیہ السلام اور صحابہ کی طرف ضمیر راجے ہے تو اللہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی ہے ان میں سے ٹھہرا دے گا مواد دوستی ایمان کی توفیق سے انہیں اللہ ایمان نصیب کر دے گا پھر تمہارے بھائی ہیں واللہ اللہ قدیر واللہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے لا اللہ عن الذین لم نہیں منع کرتا اللہ تم کو ان لوگوں کی دوستی سے جو کہ جھگڑا نہیں کرتے تمہارے ساتھ فدی نے دین میں والم یخرجو کم دیا کم اور انہوں نے نہیں نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے تو اللہ نہیں منع کرتا تم کو ان تبروہم کہ تمہیں احسان کرو ان کے ساتھ و تخسی تو اور انصاف کرو ان کے ساتھ تخسیت الہم من کم اعلی وج حسلا کرتوی نے مانا کیا ہے تو میں نے کچھ حصہ اپنے مالوں سے دے دو کافر ہے خیر ہے کچھ دے دو ان کو سلا رحمی کی وجہ سے وہ تخسیت ہوئی رہی ان اللہ یحب المخصین بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ ان الدین بے شک منع کرتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں سے جو جھگڑا کرتے ہیں تمہارے ساتھ دین میں و اخرجو کم انہوں نے نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے علی اخراجکم اور امداد کی ہے انہوں نے تمہارے نکالنے پر ظالموں کے ساتھ امداد کی اللہ تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم ان سے دوستی کرو وہ طلوم اور جس کسی نے دوستی کی ایسے لوگوں سے کافر سے تو فولائے کہ ظالمون یہ لوگ یہی ہیں ظالم يَا آمَنُوا او اذا جب آ جائے آپ کے پاس مومن عورت حجرت کرنے فامتح تو امتحان کرو ان کا امتحان آیت نمبر بارہ میں ذکر ہے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں اللہ عالم ایمانہم اللہ جانتا ہے ان کے ایمانوں کو فلم عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ان بس جب جان لو تم ان کو کہ یہ ہے مومنات تو فلا تر جی کفار تو مت واپس کرو ان کو کافروں کی طرف لاہن الحم و نہ لہنا نہیں ہیں یہ مومنات حلال ان کافروں کے لیے اور نہ یہ کافر مشرک حلال ہے ان کے لیے وا تو اور دے دو ان کو وہ جو انہوں نے خرچ کیا ان عورتوں پر کافروں نے جو ان عورتوں پہ خرچ کیا ہے وہ دے دو ان کو صلہ رحمی کی وجہ سلحے کی وجہ سے ولا جنا حال ہی اور کوئی گنا نہیں ہے تم پر ان تنقید کہ تم نکاح کرو ہننا ان کے ساتھ ادات تم ہن اجورا جب کہ دیتے ہو تم ان کو ان کے مہر ولا تم سیکوبی عیسہ اور مت ٹھہراؤ ان کو کہ حفاظت کرتے ہو کافر کی کافرا کی عزت کی اب کافرہ ہے تو اسے نہ ٹھہراؤ اپنے نکاح میں وس علومان اور مانگ لو تم وہ جو تم نے خرچ کیا ہے ولیس علومان فقو اور مانگ لی یہ کافر وہ جو تم جو انہوں نے خرچ کیا ہے یعنی تم سے کوئی عورت وہاں رہ جائے تو تم انہیں اپنے نکاح میں نہ رکھو ولا تم کو مت رکھو عورتوں کو بھی عصہ مل کہ تم عزت بچاتے ہو کافرہ کی کافرہ کی عصمت اس کو چھوڑو اگر وہ مجھ سے مومنہ نہیں ہونا چاہتی تو اس سے نکاح ٹوٹ توڑ دو ہاں جب تمہاری عورتیں وہاں رہ گئی ان کی طرف سے عورتیں مومن، مومنہ بن کے یہاں آ گئی تو بس علومان فق تم تم مانگ لو ان سے جو تم نے ان عورتوں پہ خرچ کیا اور وہ مانگ لے وہ کچھ انفقو جو انہوں نے ان عورتوں پہ خرچ کیا ظالقم حکم اللہ اسی طرح ہو جاؤ تم یہ حکم ہے اللہ کا فیصلہ کرتا ہے اللہ تمہارے درمیان اور اللہ جاننے والا حکمت والا واط کم شی من ازواجکم ملک فاری اور اگر رہ جائے کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کافروں کے پاس جو بیوی رہ جائے ہجرت نہیں کرتی وہ ایسے شیئن ہے نا تو اس کو شیئن کہا اگر رہ جائے کوئی شیئ تمہاری بیویوں میں سے للکفارے کافروں کے پاس فاقب تم تو پھر تمہارا نمبر آ جائے تو فات الدینہ زہابت ازواج تو پھر دے دو تمہارا نمبر آ جائے نہیں ان کی بیویاں ان کی عورتیں مومنہ ہو کے یہاں آ مہاجرہ بن کے تو پھر فاتو دے دو الدینہ ان لوگوں کو ذہابت جن سے بیویاں گئی تھی کافراں کے کافروں کے پاس ذہابت ازواجوں کی گئی تھی ان کی بیویاں ان کو دے دو مسلمان فقوس کی طرح جو انہوں نے خرچ کیا پھر یہ کافروں کی طرف مال نہ بھیجو بلکہ اس مسلمان کی عورت جو وہاں رہ گئی ہے اس کے پاس مال تھا اس مسلمان کا اسی مسلمان کو اس کے بدلے میں دے دو اللہ تم بھی مومنون اور ڈرو اللہ سے وہ ذات کے تم ہو اس پر ایمان لانے والے یا کل مومنات یہ وہ امتحان ہے اور بیات کا ذکر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے آپ کے پاس مومنا مومنات عورتیں مومن عورتیں فیوبا یہ جو بیعت کرتی ہوں آپ کے ساتھ نبی علیہ السلام عورتوں سے بیعت کرتے تھے لیکن مردوں کی طرح ہاتھ نہیں ملاتے تھے پردے کے اس طرف بیٹھ کے ام مومن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے محرم حرام جو کہ نا محرم تھی غیر محرم تو آ جائیں مومنات اگر آ جائیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں بے کرتی ہوں آپ کے ساتھ اعلی ان اس بات پر کہ لا یو شرکنا باللہ ہی شیا ہی صدار نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی ولا یسرک نہ اور نہ چوری کریں گی ولا یزنی نہ زنا کریں گی ولا یقتلنا النا اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو ولا ن بھی بہتانی افتری نہ ہو اور نہیں ہائیں گی بہتان پر جوڑ بناتی ہوں اس کو بینائدی ہننا اپنے ہاتھوں کے سامنے اور پاؤں کے سامنے یعنی آمنے سامنے جوڑ بنائیں یہ بھی نہیں کریں گی بہتان وَلَا نہ کفی معروف اور نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی فی معروف ان کاموں میں جو موجود ہوں شریعت میں تو اس وقت پھر فبا یہ پھر بیعت کر دیجیے ان کے ساتھ وسط پھر لہن اللہ اور بخش مانگیے ان کے لیے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم یہ مومنوں کے ترغیب ہے او مومنوں مت پھرو تم اس قوم کی طرف کے غصہ, کی غصہ ہے غزب نازل کیا اللہ نے ان پر قد ییسو من الاخرہ یقینا یہ ناومید ہو گئے ہیں آخرت سے ایترک العمل اللہ آخرت سے ناومید ہے آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے محنت خواری کوشش نہیں کرتے قد یسو من الآخرتی یقیناً یہ نا امید ہو گئے ہیں آخرت سے کما یا عیسل من اصحاب القبور جیسے نا امید ہو چکے ہیں کافر من اصحاب القبور قبروں والوں کی باسط سے من یا اصحاب القبور ان کا یہ خیال ہے کہ قبروں سے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے تو صورت میں تباؤ دارل قفار و زجر المن طلحم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 مدنی صورت ہے سور تغابن کے بعد نازل ہوئی ہے ایک سو نو نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں اکسٹھ سور ممتحہ کے بعد لگی ہے سور ممتحہ کے بعد لگی ہے اکسٹھ نمبر ہے اس صورت کو سور حوادین ہوابین بھی کہتے سور عیسیٰ بھی کہتے حواریین سور حواریین یا سور عیسیٰ بھی کہتے ہیں سورت کا ربت ما سباقا کے ساتھ جبکہ سورہ ممتحنہ میں افعال نامناسب پر زجر دیا گیا تو اس صورت میں زجر بھی اقوال ممنوع نامناسب اقوال پہ زجر دیا جا رہا ہے سورہ ممتحنہ میں طریقہ بیعت کا اسلام میں داخل ہونے کا ذکر ہوا تو اس صورت میں ترغیب جہاد دعوت الا اسلام کے لیے ترغیب جہاد یا پہلے برات اناد دین ذکر ہو گیا تو یہاں ترغیب الرجہاد صرف بائی نہیں کرنا ان دین کے دشمنوں کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے سورت کا دعوی زجر مومنوں کو بیما تقولوں لما تقولون ما لا تفعلون کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو سورت میں دعوی توحید کا پہلی آیت میں ہے اور اسمائے حسنا باری تعالی کے بے تقرار تکرار اللہ کے تین نام ہے سورت میں یا سب بحال اللہ فماواتی پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے وہ عزیز الحکیم یہ اللہ غالب ہے ہر کسی پر حکمتوں والا ہے یا یادینامو او مومنو لما تقولون ما لا تفعلون کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو اتامرون الناس بالبر و والتصون فسكم ہم نے تفصیل کی دی سورہ بقر کبرا مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بہت بڑا غصے کا سبب ہے اللہ کے ہاں یہ بات کہ تم کہتے ہو وہ کچھ جو کرتے نہیں ہو ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صفن صف بستہ کا انہم بنیا مرسوس گویا کہ یہ آبادی ہے پکی مرسوس اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر وہ اجزا آبادی کے داخل ہوئے ہوں جہاد کی صفوف اور نمازوں کی سفو بھی اسی طرح ہوں گی کا ان ہم مرسوس گویا کی آبادی ہے پختہ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے اندر داخل تو صفوں میں فاصلہ نہیں چھوڑنا اس طرح صف بنانی ہے کا نم بنیاں مرسوس کا مستاق ہو یاد کرو کہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی میری قوم کیوں تو تم تکلیف دیتے ہو مجھ کو وقد تالمون رسول اللہ علیکم اور یقیناً تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم جب یہ ٹیڑے ہو گئے تو ٹیڑا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو واللہ لا یهد القوم الفاسقین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسقوں کو وَإِسْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ یاد کرو کہ فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے بر مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو مجھ سے پہلے تھی تورات سے اور خوشخبری دینے والا ہوں بھی رسول اس رسول کی یاتی بعدی جو آئے گا میرے بعد معنی عیسیٰ کے بعد ایک ہی رسول آئے گا جس کی بشارت تھی اگر جو زیادہ رسول ہوتے تو بے رسول ان کہتے بے رسول ان نہ کہتے مبشرم برسول رسول میں خوشخبری دینے والا ہوں تو یہ دلیل ہے ختم نبوت کی کہ عیسا کے بعد ایک خاتم المبیا رسول آئے ہیں دوسرا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور نہ آیا ہے یہ دھپڑ تھا مرزا غلام احمد کے پیروکاروں پہ چہرے کے چہرے پر منہوں پر خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا آسمانی کتابوں میں نبی علیہ السلام کا نام احمد قرآن میں آخری کتاب میں محمد الرسول اللہ سر فتح میں ذکر ہوا انل احمد و انا محمد انل الذي اللہ و انل فلما جا بینات جب آگئے یہ آخری نبی جب آگئے یہ عیسیٰ علیہ السلام ان اسرائیل کے پاس واضح دلائل کے ساتھ تو قالو ان بنی اسرائیل نے کہا ہادا سحر مبین یہ جادو ہے ظاہر وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَىٰ کون ہے بڑا ظالم جو بنا دے اللہ پہ جھوٹ وَهُوَ يُدْعَىٰ الَلْإِسْلَامِ اور یہ بلائے جاتا ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا دل القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو نور اللہ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ دے اللہ کی نور کو بی ہم اپنے منہوں سے واللہ متم نوری ہی یا اپنے منہ کے اعتراضات اور شبہات کے ذریعے اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے واللہ اللہ متمن نوری ہی اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کا ولو ہل کا اگرچہ برا جانتے ہیں کافر اللذی ارسل ودین الحق اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ ہی رہو الدین کل ہی اس لیے کہ غالب کر دے اس رسول کو یا اس حق دین کو تمام ادیان ادیان بات پر سب پر یہ آیت پہلے دو دفعہ گزر گئی ہے سور توبہ اور سور فتحہ میں یہ تیسری بار ہے تین دفعہ اس قسم کی آیت پران اس لیے کہ غالب کر دے اللہ اپنے اس دین کو عالد دین کلی ہی ادیان باتلا پر سب پر ہل مشرقن اگرچہ برا جانتے ہیں مشرک اس دین کے غلبے کو یاد الم آجن او مومنو آیا میں خبر دے دوں تم کو ایک ایسی تجارت کی تم من عذاب منازا علیم جو نجات دے دے گی تم کو دردناک عذاب سے تو منو نہ ہی تم ایمان لے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر و تجاحی دونفی سبھی لاہ بھی اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو لگانے کے ساتھ اور اپنے نفسوں کو تھکانے کے ساتھ قربان کرنے کے ساتھ ظالی کم خیر اسی طرح ہو جاؤ تم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ظالم یقو خیر اللہ تم تالمون اگر ہو تم جاننے والے اللہ داخل کر دے گا تم کو بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور داخل کر دے گا تم کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان جنتوں کے نیچے نہرے ومساکن کی اور گھر پاک پاک فی جنات عدن ہمیشہ گیری کی جنت میں ذالک الفوز العظیم یہ ہے کامیابی بہت بڑی وہ اخرا تو اور دوسری نعمت جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اخرا نعمت یاخرا تمہارے لیے نعمت ہوگی دوسری جسے تم محبت کرتے ہو چاہتے ہو نصر مین اللہ وہ امداد ہے اللہ کی طرف سے وہ فتح قریب اور فتح نزدیک و بشیر اور خوشخبری دے دو مومنوں کو یا ایوہ الذین منو کنو انصار اللہ اے ایمان والو ہو جاؤ تم امدادی اللہ کے دین کے کما قال سب ابن مریم للحوارین جیسے فرمایا تھا عیسا علیہ السلام نے بیٹے مریم کے حوارین نے کور خوبصورت لوگوں کو من انصاری اللہ اے من متوجہ اللہ کون میرے ساتھ توجہ کرے گا اللہ کی طرف یا کون امداد کرے گا میری اللہ کے دین کی لیے قال الحواریونا نحنو انصار اللہ کہا ان نے خوبصورت لوگوں نے ہم ہیں امدادی اللہ کے دین کے فامن الطائفتم من بنی اسرائیل تو ایمان لے ایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے وقفت الطائفت اور کفر کیا ایک دوسرے گروہ نے الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ تو ہم نے مضبوط کر دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے الادوہم ان کے دشمنوں پر فاسبہ ظاہرین تو ہو گئی یہ مومن غالب تو صورت میں زجر مومنوں کو بیما لما تقولا مالا تفالون بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ماحفل القدوس العزیز الحکیم سور جمعہ یہ مدنی صورت ہے بہاسٹھ ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں بھی بہاسٹھ ہے اچھا ایک سو دس ہے نزول میں ایک سو دس ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں بہاسٹھ نمبر پر ہے مدنی صورت ہے بہاسٹھ ہے سور صف کے بعد لگی ہے تو سورہ صف کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط سورہ صف میں ترغیب جہاد کو تو یہاں ترغیب للنفاق اگٹ ہے خرچ کے پلا رد اللہ پدین دا اللہ دپارد جہاد و مجاہدین یا سور صف میں نبی کی دعوت کا طریقہ حل عد الکم آلاتی تو یہاں نبی کی دعوت کا نصاب یتلو علیہ ہم آیاتی ہی وزقی الحم یا سر صف میں جہاد کی صفوں کا بیان تھا کاننا بنیان بنیاان مرسوس تو یہاں جمعے کے لیے صفوں کا بیان ہے کہ تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کے صفوں کو توڑ کے چلے جاتے ہو قافل اے تجارت آیا تو تم تجارت کے اموال کے لیے چلے گئے جمعے کے لیے صفوف یا سورہ صف میں توحید کا دعوی تھا سب ماضی تو یہاں دعوے توحید یو سب مزارے سورت میں ترغیب لفاق اور ترغیب علا اتباع رسول اور زجر دنیا پرستوں کو دعوے کے طور پر صورت میں توحید کا دعوی پہلی آیت میں ہے اور رد شرف تصرف کا بھی پہلی آیت میں ہے شرف علم کی تردید آیت نمبر آٹھ میں ہے للہ بھی فی سماواتی و فی الارض پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے الملی القدوس العزیز الحکیم جو اللہ بادشاہ ہے پاک ہے غالب ہے حکمتوں والا ہے بات امی رسولا منہم یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بیجا ہے مبعوث کیا ہے امیوں میں رسول ان پڑھ ان پڑھوں میں رسول بیجا ہے امیوں میں رسول من انہی انہیں میں سے یتلو علیہم ہم آیاتی ہی جو رسول پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں ویوزکی ہم اور پاک کرتا ہے ان کو اخلاق رضیلا سے عقائد رضیلا سے خبیصس سے الم القی تابول حکمتہ اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اور عمل کے طریقے حکمت شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت بمانے سنت ہے کتاب کے مقابلے میں وہ ان قانون قبل ان مخفف من المسقل اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کی خبر پہ لام داخل ہوا ہوتا ہے تو جب خبر پہ لام ہو تو ان بمانے ان نہ ہوگا لفی غلالی مبین لام ہے فی پر تو یقیناً تھے یہ من قبل قرآن سے پہلے خام ظاہر گمراہی میں ظاہر باہر گمراہی میں تھے قرآن سے پہلے ہدایت تو قرآن کے ذریعے صاحب قرآن کی باست کے بعد وہ آخری اور دوسرے ہیں ان میں سے لمہ یلحقو ہم ابھی اکٹھے نہیں ہوئے ان کے ساتھ وہ العزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے ذالک فضل اللہ ہی من ہی یہ فضل ہے اللہ کا دیتا ہے اللہ یہ فضل جس کو چاہے اللہ کا فضل ہے دیتا ہے اللہ یہ فضل جسے چاہے واللہ اللہ العظیم اور اللہ ہے فضل والا بڑا بڑے فضل والا یہ لما حقوب ابن مبارک سے پوچھا گیا عبداللہ اللہ ابن مبارک رہے اللہ سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالان ہو بہتر ہے کہ عمر ابن عبد العزیز بہتر ہے تو عبد ابن مبارک رحم اللہ نے فرمایا الغبار الزی دخل حفی انفی فرس معاویہ وہ دھول جو معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوئی تھی افضل عند اللہ ہی ممیاتی عمر ابن عبد العزیز وہ سو عمر ابن عبد العزیز سے بہتر ہے اللہ کے ہاں صحابی ہے معاویہ کیا کہہ رہے ہو تم فقت صاویہ تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں فقارات المستقیب تو نبی علیہ السلام نماز میں فرمایا کرتے تھے احدین اثرات المستقیم وقال آمین معاویہ کہتے تھے آمین آلوسی نے یہ حدیث نقل کی اور پھر فرمایا پھر دوسری حدیث نقل کی یہ واقعہ اس کے بعد حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا تھا تم میں سے اگر کوئی اہد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے تو میرے صحابہ کے ایک مٹھ کھجور کے برابر نہیں نہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں حدیث ہے قال آخری منہم لما لما الحق اور دوسرے ان میں سے ابھی اکٹھے نہیں ہوئے ان کے ساتھ اور یہ اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا ذالک کا فضل اللہ ہی میشا یہ فضل ہے اللہ کا دیتا ہے اللہ یہ فضل جسے چاہے واللہ اللہ حضول فضل العظیم اور اللہ فضل والا بڑے فضل والا مسل اللہ حمل التوراتا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اٹھایا تورات کو ہم لوراتا یعنی علم حاصل کیا ماننے کا دعوی کیا ثم لم يحملوها پھر نہیں اٹھاتے اس کو یعنی پھر اس پہ عمل نہیں کرتے علم ہے کتاب کا عمل نہیں ہے تو اس کی مثال کا مسئلہ الحمار جیسے مثال گد کی ہے یحم ال جو اٹھاتا ہے بوجھ کتابوں کا اسفارا رحلمانی میں علوسی صاحب فرماتے ہیں فیر فی, فی الل اللہ سوء حال العالم عالم لا يعمل بالعلم اس عیسائت میں دلیل ہے اس عالم کے بری حالت پر جو کہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا فل آیت دلیل حال العالم الذي لا يعمل بالعلم اس کی مثال گدے کی طرح دی گئی یمل اسفارا جو اٹھاتا ہے کتابوں کے بوجھ کو مثل القوم كذبوا اللہ بہت بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہے تقزیب کی ہے اللہ کی آیتوں کی اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو کلیادینہ ہادو کہہ دیجیے وہ لوگوں جو یہودی ہیں جنہوں نے جو یہودی انظام تم اگر تمہارا یہ گمان ہو اللہ کم اولیا کہ یقیناً تم اولیاء ہو اللہ کے من دون سے دوسرے لوگوں کے سوا تو فتم الموتا موت کی تمنا کرو فدع المتا علی لت من الف ابن کثیر فرماتے ہیں موت کی دعا کرو ان دونوں گروہ میں گمراہوں پر اللہ گمراہوں کو مار دے اگر مسلمان یا یہودی ہوں تو نہیں اس طرح کہتے تمنو یہ مباحلی کا چلیں ہے اگر ہو تم سچے والا یہ تمنؤ یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی بیما قدم اتحدین اس وجہ سے کہ آگے بیچے ہیں ان کے ہاتھوں نے برے آعمال برے اعمال بھیجے ہیں بالظالمین ظالمین اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو قلن تفرون فین ملاقی ملاقیکم کہہ دیجئے بے شک موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً یہ موت سامنے آنے والی ہے تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے تم کہاں کہاں بھاگو گے فین ملاقیکم ہو ملاقی کم عالم الغیب پھر تم واپس کر دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کوش شہادا اور ظاہر چیزوں کا فیون کم بھی ما کم تم تو اللہ خبردار کر دے گا تم کو اس پر جو تم عمل کرنے والے تھے یا نوی علسلہ او ایمان والو جبکہ آواز دی جائے نماز کے لیے جمے کے دن میں یوں مل جم آتی فساؤ اللہ ذکر اللہ آواز دی جائے یہ پہلی اذان مراد ہے جب آزان ہو جائے تو فس آؤ ذکر اللہ تو دوڑو پھر فس یعنی جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف وزر البے اور چھوڑ دو لین دین بیا اور شرح دونوں بیا ذکر کیا شرا نہیں ذکر کیا کیونکہ شرح اتنا اہم نہیں ہوتا لیکن گاہ کو تو کوئی نہیں چھوڑتا تو بیا ذکر کر دی شرح کو اس پہ قیاس کر دی دونوں چھوڑ دو زالکم خیر اللہ کم اگر ہو یہ ہے تمہارے لیے بہتر تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے فَإذا قضیت الصلاة جب پوری کر دو تم نماز جمعے جمعہ کیوں کہتے ہیں بن الجمسلامی کلبو ان مرتن بل مابد القبار کیونکہ یہ جمع سے ہے جمع اہل اسلام اس میں جمع ہوتے ہیں ہر ہفتے میں ایک دفعہ بڑی جامع مسجد میں اب تو ہر جگہ جمعہ شروع ہو گیا ہر جگہ جمعہ ہر جگہ چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے تین چار دس بندے ہوتے ہیں وہاں بھی جمعہ وہاں چندے کا مسئلہ ہے نا ہی کم کم الگ جمی الخل کے وہی آدم اس جمعے میں ساری مخلوق پوری ہوئی تھی اور اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا وفی اوت خلل جن اور اسی جمعے کے دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا وفی او خریجا منہا اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا وفی تقوم سا اور اسی جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی وفیحا ساتن اور جمعے کے دن میں ایک ساتھ ہے لا فکا عبد مومن اس ساعت سے موافقت نہیں ہوتی کسی مومن بندے کی اس ساتھ کی نسبت نصیب نہیں ہوتی مومن بندے کو کہ اس میں دعا کر یس اللہ فیح خیر اللہ آتا ہو کہ اللہ سے اس وقت جمعے کے دن ایک وقت ہے کہ جس وقت میں مومن اللہ سے دعا کرے سوال کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا خامخواہ قبول کرتا ہے علماء نے اس کے بارے میں بہت سے اقوال کیے ہیں کوئی کہتا ہے بین الخت ہے کوئی دوسرا وقت دوسرا لیکن اب ہی موما اب اللہ ورسول رسول تو جمعے کے دن اہتمام زیادہ کیا کرو فیدا قضیت اس تو جب پوری ہو جائے نماز جمعے کی فن تشرو فلار حدیث میں آیا جو سب سے پہلے آئے گا اسے اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا جو اس کے بعد آیا اس کو گائے کے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا جو اس کے بعد آیا اسے بکری کے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا اس کے بعد آنے والے کو مرغی کا اس کے بعد آنے انڈے کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا حتی کہ اسی طرح تو جلدی آیا کرو نماز جمعہ کا اہتمام کیا کرو فن تشرو فلار تو پھر پھیل جاؤ زمین میں وب من فضل اللہ اور ڈھونڈو اللہ کے فضل سے وسکر اللہ کا اور یاد کرو اللہ کو بہت بہت لا اللہ کم کے تم کامیاب ہو جاؤ وہ ادارا تجارت جب دیکھ لیں سامان تجارت کا اللہ یا اللہ ہوا ابس انفضوا تو یہ پھرتے ہیں اس کی طرف و ترکو کا قایما اور چھوڑ دیتے ہیں اپ کو کھڑا ہوا اپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں جگہ قافلہ اگیا تجارت کا تو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے بعض صحابہ چلے گئے تو اللہ نے ادب جمعہ کا بیچ دیا اسے نہ کرو قل ما عند من اللہ و من التجاره کہہ دیجئے وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بدلہ بہتر ہے اللہ سے آبسیات سے ومنت تجار اور تجارت سے واللہ خیر الرازقین اور اللہ ہے بہتر رزق دینے والا تو صورت میں ترغیب بلافاق اور ترغیب بلا اتباع رسول اور زجر دنیا پرستوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ سورة المنافقون مدنی سورت ہے سورہ حج کے بعد نازل ہوئی ہے ایک سو چار نمبر ہے نزول میں اور مذہب کی ترتیب میں ترسٹھ نمبر سورہ جمعہ کے بعد لگی ہے سورہ جمعہ میں ترغیب الفاق تھا تو یہاں زجر منافقین بخالا کو مال نہیں لگاتے اور لوگوں کو بھی کہتے لاۃ على من عند رسول اللہ حت الفو یا سورہ جمعہ میں فرمایا کہ نبی علیہ السلاط وسلام جو کتاب لائے ہیں تو اس پہ عمل کرو تو یہاں زجر ان کو جو کتاب خداوندی پہ عمل نہیں کرتے سورت کا دعوی منافقین کو زجر کے اپنے ساتھیوں پہ مال نہیں لگاتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں سورت میں شرک ف کی تردید ہے آیت نمبر آٹھ میں اور اسمائے حسنا باری تعلی کے بے حسف تکرار تین ہے کل منافق یہ زجر ہے منافقوں کو کہ اپنے ساتھیوں پہ مال نہیں لگاتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں اذا المنافقون قالو لرسول اللہ جب آ جائیں آپ کے پاس منافق تو کہتے ہیں یہ ہم گواہی کرتے ہیں کہ یقیناً آپ خامخا رسول ہیں اللہ کے اللہ عالم ان کا اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ ہوئی یا شاد ان اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ منافق خام خا جھوٹے ہیں یا شادو شہادت بمانے بیان شہادت تو کسی کی عدالت میں ہوتی ہے تو منافق تو سچ کہہ رہے ہیں کہ ان نقل رسول اللہ تو اس کو جھوٹ کیوں کہا یہ بات تو سچ ہے لیکن یہ جھوٹ کے انداز میں کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات نہیں منہ سے کہہ رہے ہیں صرف ورنہ دل میں تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے یہ جھوٹے ہیں تبوک سے واپسی پر عبداللہ اللہ ابن ابئی ابن سلول نے کہا تھا لئے رجانہ ال مدین لئی خرجن ازل تو یہ بات زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے سن لی تھی دو صحابہ کا جھگڑا ہوا ایک مہاجر تھا ایک انصاری تھا تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کی یہ بات رفع دفع کر دی تھی لیکن اس منافق نے موقع پا کی رئیس المنافقین نے ابن سلول نے ابئی بن سلول اس نے موقع پاتے ہی آگ جلائی اور اس نے کہا دیکھو نا ان کو ہم نے جگہ دے دی مدینے میں تو اب ہمارے سر پہ چڑھ گئے ہیں ہمارے ساتھ لڑتے ہیں اگر ہم مدینے واپس گئے تو لوخری جن آز زومن ہل نکالیں گے اس مدینے سے عزت مند لوگ زلیل لوگوں کو اپنے آپ کو آس کہا اور ازل مہاجرین کو کہا تو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی تو نبی علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اس نے ابئی ابن سلول نے ایسے کہا تو نبی علیہ السلات نے اسے بلا کے کہا کہ تو نے ایسی بات کی ہے تو کفری کلام ہے تو اس نے قسم کھا دی <تصفح> میں نے نہیں کہا تو یہ صورت نازل ہوئی پھر اس کا بیٹا ہے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا بیٹا ہے عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن ابئی ابن عبی بن سلول یہ صحابی ہے بہت اونچے درجے کا صحابی ہے غیرتی یہ مدینہ میں کی راہ میں کھڑا ہو گیا اور باپ کو کہا اس وقت تک تمہیں مدینہ کی حدود میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم نے نہ کہا کہ میں ذلیل رسول اور اس کے صحابہ عزت مند ہے تو اس نے کہہ دیا مجبوراً انجام اسی غم اور اسی علم میں تو کچھ دن گھر میں رہا اور پھر مر گیا وہیں اتخذوا خضو ایمان ہم پکڑی ہیں انہوں نے اپنی قسمیں ڈھال فسد دعان سبھی لاہ تو بند ہو گئے یا بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے ما یعملون یقیناً یہ منافق بہت برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں ظالی کبھی اللہ ہم آمنو سما سم یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لایا پھر انہوں نے کفر کیا فتو بھی اعلیٰ کلو تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر فہم لائف تو یہ نہیں سمجھتے ایمان لیا منہ سے سب مکفر دل میں تو بئیمانی تھی وہ دارائے تہم تو جب کا جب دیکھے تو ان کو تو تعجب میں ڈالیں گے آپ تم کو ان کے جسم بہت جسیم لحیم شحیم ہوں گے وہی یقولو تسمالی قول اور جب یہ بات کریں تو آپ کان رکھیں ان کی باتوں کی طرف بہت حدیث میں آتا ہے اہ احل السینا تہم اہلا من السلی بسونہ جلوانی من الینی یہ دمبوں کے اون سے بنے ہوئے کپڑے نرم نرم پہنیں گے اپنے آپ کو نرم و نازک اور معزز بنانے کے لیے اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن قلوب قلوب ضیاب ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گے اس میں نرمی نہیں ہے اور اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کسی کے دل کو سخت کر دے قاصیتی قلوب یہ بہت بڑا عذاب ہے جس کے دل میں رقت اور نرمی ختم ہو جائے تو منافقوں کی باتیں تو آپ سنیں گے کاننا ہوں خوشبم مصندہ گویا کہ یہ لوگ لکڑیاں ہیں مسندہ دیوار کے ساتھ لگائی گئی دیکھے جب درخت زمیندار کاٹ لیتا ہے تو کچھ لک لکڑیاں خشو خاشا ساک کے لیے جلانے کے لیے ہوتی ہیں کچھ لکڑیاں فرنیچر کے لیے ہوتی ہیں کچھ چوکاٹ بنانے کے لیے ہوتی ہیں کچھ چھتوں میں لگائی جاتی ہیں ایک اس کی جڑ میں لکڑی نکلی ہوتی ہے وہ جڑ والی لکڑی کو اگر زمیندار توڑے اور تبر اس کے اوپر مارے تو وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ تبر واپس آتی ہے اور وہ ٹوٹتی نہیں مضبوط جڑ تو زمیندار اسے دیوار کے ساتھ رکھ دیتا ہے کہ یہ سوکھ جائے تو پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دل جلا دوں گا تو جب وہ دھوپ لگتی ہے اس پہ اس کا ظاہر سامنے سوکھ جاتا ہے زمیندار جا کے اس کو الٹا دیتا ہے تو جب دوسری طرف دھوپ اسے لگتی ہے تو اس کا پانی نیچے چلا جاتا ہے تو پھر الٹاتا ہے تو وہ جگہ پھر گیلی ہو جاتی ہے تو یہ ساری زندگی اسی طرح دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی رہتی ہے یہ لکڑی کانم خوشبم مسنت کوئی فائدے کی نہیں ہاں راستے پہ آنے جانے والے ٹھوکر کھا لیتے ہیں اس پہ منافق بھی کسی کام کا نہیں مومنوں کی ٹھوکر کا سبب ہے کان نہم خوشبم گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار سے لگائی گئی خوشبم مصندہ یہ لکڑیاں ہیں مصند تن یہ سبون گمان کرتے ہیں ہر چیخ کا اپنے اوپر ہر آواز کا جو کوئی بات تم کرو تو کہیں گے کہ مجھے مجھے کہہ رہا ہے میری طرف اشارہ کیا ہے میری طرف اشارہ کیا ہے جیسے لکڑی لگا دی گئی دیوار سے شاہ صاحب نے بھی یہ مانا کیا تو کہے گا یہ میرے اوپر رد کیا ہو ملادو یہ دشمن ہے اللہ کے فاحضر ہم تو ڈراؤ ان کو قاتل اللہ اللہ تباہ کر دے ان کو اللہ تباہ کر دے قاتل القاتل بانے لعنت لانت بیج دے ان پر اللہ مار دے ان کو اللہ انا یو کس طرف یہ واپس گئے قاتل اللہ روح المانی میں علوسی صاحب اور کرتبی بھی یہ کہتے ہیں کہ كل لفظ في القران قاتلا فهو بمعنى لعنا لعنا لعنا قاتلا کا لفظ قران میں بمانے لعنا لعن لعن لعن اللہ ان پہ لعنت بھیج دے کس طرف پھیر دیے گئے ہیں جب کہا جائے ان کو تعالو آ جاؤ بھائی آ کہ بخشش مانگ لے تمہارے لیے اللہ کے رسول لایغ لایغفر الله بخشش مانگ لے تمہارے لیے رسول اللہ کے تو لو ورؤوسهم یہ ہلائیں گے اپنے سروں کو لو بے جان چیز کا ہلانا اور تو دیکھے گا ان کو یس دونا کہ بند ہوتے اللہ کی راہ سے مستقبیر اور یہ ہے تکبر کرنے والے سوا برابر ہے ان پر آیا تو بخش مانگے ان کے لیے امل تستفرم یا تو بخشش نہ مانگے ان کے لیے لیا فر اللہ ہرگز بخشش نہیں کرتا اللہ ان کے لیے اے نبی اب جھولیاں نہ پھیلا میں تیری م... دعا بھی منافقوں کے حق میں قبول نہیں کرتا ان اللہ دل قوم الفاصین بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسقوں کو ہم الذین یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لاتنفی کو من آئندہ رسول اللہ خرچ نہ کرو اس پر جو اللہ کے رسول کے ہاں ہیں ہے حتہ حتا کہ یہ چلے جائیں چلے جائیں ان سے بکھر جائیں وزائ نہ خرچ کرو تو اللہ کے اختیار میں ہے خزانے آسمانوں اور زمینوں کے ولا المنافقین لا منافقین لیکن منافقین نہیں سمجھتے کہتے ہیں یہ اگر ہم واپس کر دیے جائیں مدینہ منورہ کی طرف لنل آزو منہل ازل تو خام نکال دیں گے عزت مند اس جہاں اس مدینے سے زلیلوں کو زید کہتے ہیں کہ جب اس نے قسم کھا لی تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ زید یہ تو بڑا شخص ہے اس کے اوپر تم نے جھوٹ باندھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے سچ کہا لیکن اللہ کے نبی کی نظروں میں میں جھوٹا ہو گیا تو اللہ نے جب صفائی بھیج دی تو مجھے بہت اطمینان ہو ولی اللہ توصیف کے لیے تو اللہ کے لیے عزت الحصر فی العزت اعتبار ثبوت رحلمانی میں کا ثبوت کے اعتبار سے حصر عزت کی اللہ اور اللہ کے رسول کہاں اللہ کے لیے ہے عزت اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے لیکن منافقین نہیں سمجھتے او ولا عن ذکر اللہ غافل نہ کر دیں تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے ومن ذالکا جس کسی نے کیا یہ کام فولا کا تو یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں یہی تاوانی وان فکو من قبل یا ہدا الموتو اور خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہے ہم نے تم کو من قبل عیاتی احاد کمل موت اس سے پہلے کہ آ جائے گا تم میں سے ایک کو موت آ جائے گی موت سے پہلے پہلے مال لگا دو کیونکہ انت صدل المرء افی حیاتی ہی بے درحمن خیر الحمن اینت صد قبی میں آتی درحمن آئندہ موتی حدیث میں آتا ہے مشکات میں یہ روایت ذکر ہے ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک روپیہ لگائے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ آدمی اپنی نظام اور موت کے قریب ہونے پر سو درہم لگائے تو ابھی لگا دو نا بن قبل ایات یا ہد قبل موت ہو اس سے پہلے کہ آ جائے گا تم میں سے ایک کو موت کے علامات فیا کولا تو پھر کہے گا رب بولا اخر تنی اے ہمارے رب اے میرے رب کیوں ت نے پیچھے نہیں کیا مجھے ان قریب نزدیکٹے تک میں صدقہ کر لیتا واقم اور ہو جاتا میں نے کو کاروں میں سے خیر اللہ اذا جا جلوها اور ہرگز پیچھے نہیں کرتا اللہ کسی نفس کو بھی جب آ جائے اس کا نیٹا موت کا اللہ خبیر ما تھا اور اللہ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو تو سر منافقون میں زجر تھا منافقوں کو اپنے ساتھیوں پہ بھی مال نہیں لگاتے اوروں کو بھی کہتے ہیں کہ ان پر مال نہ لگاؤ انفاق نہ کرو اقول القول هذا استغفر اللہ علی و القم علیس المسلمین هو الغفور الرحيم اللہ قوینہ فی رضا کا وزیل الخیر بنا سیطینہ و جل اسلام منت لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم اجعلنا من من يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه وی تو ہلوتی آلل وجی آنا کرام وسلام